کے ناظرین آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے ماشاءاللہ جائیں گے سلمان بھائی بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیے اللہ آپ کو السلام علیکم ماشاء اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم السلام علیکم امین کی آمد مرحبا امین بھائی ماشاء بہت بہت مبارک السلام علیکم عارف بھائی کی آمد مرحبا عارف بھائی کو حاضری مدینہ بھی مبارک رمضان بھی مبارک السلام بھی بدری کے نازیر آج ماشاء اللہ ہمارے منچ پر رونق بڑھتی جا رہی ہے بہت خوبصورت خوبصورت شخصیات آ چکی ہیں ہمارے اب جو یوں سمجھیے کہ سلسلے کا ٹاپک ہے وہ ہے ہی خوشیوں کا انداز اسلام میں خوشیوں کا کیسا انداز ہونا چاہیے ہماری شریعت ہمیں خوشیوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے ہماری لمٹس کیا ہیں یہ سب ہمیں پتا ہونا چاہیے میں سب سے پہلے یوں سمجھیے کہ سازیت کروں گا اور آج واقعی ایک طرف تو عید کی خوشی ہے دوسری طرف جہاں عاشقان رمضان کے دلوں میں رمضان جانے کا غم ہوتا ہے وہاں ایک اور بات بھی ہے کہ بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو سانحہ ہوا ہے دو دن پہلے احمد پور شرکیہ میں ضلع بھاول پور میں وہ یقیناً ایک دل دہلا دینے والا یہ کل ہوا ہے اور یہ عید سے ایک دن پہلے اتنا خطرناک حادثہ ہونا میں جہاز میں ہی تھا جب مجھے اس طرح کی پوسٹ ملی اور جب پڑھا پھر پتا چلا میر سنت نے بھی ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے میں دعائیں بھی کروائی اور واقعی ہر آنکھ یوں سمجھیے کہ جن جو حساس دل والے ہیں آنکھیں بھی اشکبار ہوئی دل بھی غمگین ہوا میں سوچتا رہا غلام رسول بھائی کہ ان لوگوں کی عید کیسی گزر رہی ہوگی جن کے گھروں میں اس طرح کا واقعہ اچھا ہوا کیا ہے جو میری معلومات ہے کہ ایک ہی خاندان کے کئی کئی افراد گئے ہیں ایک ہی خاندان کے بہت سارے افراد آج دنیا میں نایے نایے نہیں دلش ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایر اسلامی بہنیں ہیں یقین کریں کہ یہاں بھی قابل تحسین ہے نا یعنی وہ نا ایک ہی دیوار کی مثل ہے ایک جسم کی مثل ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہے تو جیسے آپ کا مطلب دل میں یہ جس بات محسوس محسوس کرنا میں اور مسلمانوں کا ہونا حکومت کی طرف سے بھی جو نا عید سادگی سے منانے کا اعلان ہوا اور ہم نے بھی کل ڈسکشن کی تھی میں نے نگرانی شورا کو بھی وہاں سے میسج کیا اور یقینا یہ ایسا نہ ہو دیکھیں مدنی چل کے ناظرین بہت سارے افراد ایسے خوشیاں مناتے ہیں جس سے بہت سو کو غم پہنچ جاتا ہے یہ جی بڑی میں گہری بات کہہ رہا ہوں جیسے کئی جگہوں پر ایسا لکھا گیا بتایا گیا علماء نے بتایا ادب بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ایسی ایسے تحائف الل اعلان نہ دیں ایسی چیزیں علل اعلان نہ لے, لے کر آئیں کہ غریبوں کے دلوں میں حسرت تاری ہو تو اگر آج جن کے گھروں میں جنازے ہیں آج جن کے گھروں میں آہو فغاں ہے اگر ان کو یہ پتا چلے کہ چینلز پر وہ دیکھیں کہ ناچ گانے ہو رہے ہیں ڈھول اور بلد بلد جناب بج رہے ہیں اور بعض اللہ ایک, ایک عجیب سماں ہے جیسے فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے ڈیڑھ کے قریب ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے اس دنیا سے چلے گئے تو یہ ویسے بھی مجھے اور آپ کے لیے یہ ایک قومی ذمہ داری بھی ہے یہ ایک اسلامی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ہم اپنی خوشیوں میں بھی اپنے ان غمزدہ مسلمانوں کو یاد رکھے اور کوئی ایسا انداز نہ اپنائے کہ جس انداز کو اپنانے سے کسی اور کو تکلیف پہنچے ویسے بھی شران غلط انداز تو اپنی جگہ وہ تو بالکل ہی نہیں اپنانے وہ حرام کام تو ویسے ہی نہیں کرنے لیکن ہمارے انداز میں اس طرح کی سنجیدگی ہونی چاہیے احساس ہونا چاہیے ایک بار پھر میں تعزیت بھی کرتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں مدن چل کے ناظرین سے بھی ارد کروں گا کہ جہاں آج آپ نے اپنے لیے دعائیں مانگی اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگی ان مرحومین کے لیے دعا ضرور مانگے جو ہمارے وطنِ عزیز میں کل حادثے میں شہید ہوئے اللہ ان سب کی مقفرت فرمائے آمین مریضوں آمین کو صحت یابی فرمائے چند منٹوں کے اندر یہ لوگ یوں سمجھے کہ دنیا سے چلے گئے یہ ہم سب کے لیے زبردست درد ہے کہ بھی دنیا سے جانا ہے ایک ملا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج کیسیت ہے ایک طرف رمضان ہم سے جدا ہوا ہے دوسری طرف عید سعید عید ہمارے ساتھ ہے اور عید کی خوشیاں منانا بھی سنت ہے مبارکباد دینا بھی سنت ہے الحمدللہ وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ انداز بھی مجھے یاد آ رہا ہے جب اہر مدینہ حضرت عمر فاروق ابھی اللہ تعالیٰ غور کیجیے حضرت عمر فاروق کون ہے مکھ اسلامی بھائی حضرت عمر فاروق وہ ہیں جو امیر المومنین ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں جو قطعی جنتی ہیں نبی پاک علیہ السلات والسلام ان سے ان کے بارے میں فرمایا کرتے کہ عمر وہ ہے کہ جس گلی سے وہ گزر جائے حدیث کا مضمون ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا یعنی کمال ہستی ہے بلکہ حضرت عمر کی فضیلت میں جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ شاید کسی اور کے لیے نہیں ملتی یا آقا فرماتے ہیں اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا اللہ اللہ تو اللہ وہ اللہ عمر ہوتا لک ایٹ دا آپ کا مرتبہ کتنا ہے مگر جب عید کا دن آیا مدری چل کے ناظرین تو اہل مدینہ نے سوچا کہ امیر المومنین کے در پر چلتے ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا دروازہ کھولا جاتا ہے حضرت عمر اشک بار ہے عید کا دن تو خوشی منانے کا ہے عید کا دن تو یوں سمجھیے کہ مبارکباد دینے کا ہے لوگ گئے مبارکباد دینے تھے کہ حضور آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں آج آپ اشک بار کیوں ہیں تو کیا شاندار الفاظ ہیں کیا آجی ہے کیا ان کے ہے کچھ اس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ بالوب ہو کے ان, کے عمرے، ان کی عمرے ان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ان کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں. عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں میں نہیں جانتا میں مقبولین میں ہوں یا دھتکار دیے جانے والوں میں محرومین میں ہوں یہ, یہ کبھی کیفیت ہماری بنی مدنی چل کے ناظرین ہم نے بھی روزے رکھے ہیں میں نے اور آپ نے بھی تراویاں پڑھی ہیں ہم نے بھی چھوٹی پھوٹی کچھ عبادتیں کی ہیں لیکن ایٹ دا ڈے آف عید کبھی یہ کیفیت بنتی ہے کہ یار پتا نہیں اتنا کچھ کیا یہ قبول بھی ہوا کہ نہیں جس دن یہ کیفیت بن گئی نا اس دن ان شاء عید کے دن بھی شرم ساری رہے گی عید کے دن بھی التجائے رہیں گی عید کے دن بھی گنا سے بچنا نصیب ہو جائے گا آج میں عید کی نماز پڑھنے گیا ایک جگہ اشفاق بھائی اور چلے مفتی کوکب سوری کوکب نورانی صاحب تھے ماشاء اور بہت شاندار بیان کرتے ہیں کمال کی بات رونی کی مجھے بڑی اچھی لگی, پر بھی ان شاء اللہ گا انہوں نے کہا کہ دیگچی اگر چولہے پہ رہتی ہے پتیلی جو ہے تو وہ کھولتی ہے پتیلے سے اتار دیں تو کچھ دنوں تک گرمی رہتی ہے اس کے بعد کول ڈاؤن ہو جاتی ہے کچھ دیر تک یا کچھ گھنٹوں تک انہوں نے کہا تیس دن تک ہم مطلب جو مضمون تھا کی گفتگو کا ہم عبادت ریاضت اور رحمتوں اور برکتوں کے چولہے پر ہماری پتیلی اور اب وہ اتار دی گئی ہے کیونکہ رمضان چلا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے دن ہی ٹھنڈے ہو گئے Hmm. پہلے دینی مسجدوں سے غائب ہو گئے پہلے دینی جناب گداؤں کی طرف چلے گئے اب وہ اثر جو رمضان نے ہمیں دیا تھا وہ کتنا لانگ چلتا ہے اب میں اس سے اضافہ کرتا ہوں کہ جس نے زیادہ ٹیمپریچر پر اپنی اس دیگی کو اپنی اس عبادت کی پتیلی کو پکایا ہے انشاءاللہ اس کا جو حرارت ہے نا وہ لانگ ٹرم چلنا ہے انشاءاللہ اور اللہ کرے گا اتنا چل جائے گا کہ اگلا رمضان آ جائے گا اور اگر جس نے اس وقت بھی بڑا کہتا ہے ہلکی آنچ پہ وہ کبھی بندی ہو جاتا تھا گیس بھی نہیں آتی تھی چولہا ہوتا نا تو تو پھر پتیلی ٹھنڈی رہی نا تو یہ بڑی اہم بات ہے اور مجھے اور آپ کو آج اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ رمضان گیا ہے ہم سے ہمارا اسلام نہیں گیا ہمارا مذہب نہیں گیا ہمارا دین نہیں گیا نبی پاک سے ہماری محبت نہیں گئی جی بلکہ آج تو میں سمجھتا ہوں ایک چیلنجنگ ڈے ایشو بھائی چیلنجنگ ڈے پتا کیا ہے تیس دن تو ہمارا اپوننٹ تھا ہی نہیں نا جس سے ہماری لڑائی ہے قرآن جی نے کہا ان لہ لم اردو مبین, مبین, مبین, مبین جی ہمارے سامنے تھا ہی نہیں وہ بند تھا جی اب وہ چھوٹا ہے ہم نے تیس دن رحمان اجزل سے کیسی دوستی کی ہے ہم نے کیسی عبادت کی ہے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے کہ اب مقابلہ شروع ہوا ہے ٹو از چیلنجنگ ڈے کہ اب وہ آیا ہے اپنے لاؤ کے ساتھ اور میں اسے جواب پریکٹیکلی دوں کہ میں رحمان کا بندہ ہوں میں شیطان کا بندہ نہیں ہاں میں تیری کیسے مان لوں تو اب آیا ہے مجھے بہتانے اور یہ ذرا غور کریں وہ میرے بھائی جو تیس دن نمازیں پڑھتے رہے تیس دن روزے رکھتے رہے مسجدوں میں جاتے رہے آج بہت سونے غالباً افسوس سے کہنا پڑتا ہے فجر نہیں پڑی ہوگی ہم اب اپنے ایٹی سے کیا پیغام دے رہے ہیں شیطان کو اپنے عمل سے کہی یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ تو آ گیا اب ہم تیرے ساتھ ہیں معاز اللہ اللہ ہم رحمان کے بندے ہیں میں نے اور آپ نے دعائیں کی ہیں ہم روئے ہیں ہم نے افطاریوں میں رو کر دعائیں کی ہم شب قدر میں روتے رہے اور اب ابھی کیا ہو گیا ہے کہ جیسے ہی شیطان چھوٹا ہم اس کے ساتھ ہو گئے کیا کہاشد بھائی آ جائے جی درست فرمانے کی یہ بلکہ آپ کی بات شروع ہونے سے ہم ملاقات بھی کرنے سے نیت بھی کر لیتے ہیں راشد بھائی ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں اللہ کو خوش رکھے ہماری مدری چل کی رونق ہے عید دوبارہ راشد بھائی بہت بہت عید مبارک اچھا کالز بھی دیتے رہیے گا ہماری باتیں بھی چلتی رہیں گی میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین ہمارے امین بھائی سے میں بلکہ ہمارے بھائی سے تو ملا ہی نہیں ہماری ملاقات ہوئی غلام محیود میں مدری چل کے ناظرین کو ان کی بھی ایک بات بتاؤں گا ان تھوڑی دیر بعد چلے بیٹھے تو غلام محی بھائی بھی آ گئے ماشاء تو ان سب سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں بتایا بھائی آپ کا عید منانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے لگتا ہے دو دو عیدیں ہر سال آپ دو دو عیدیں مناتے ہیں یا دیکھیے بات یہ ہے میں نے پاکستان میں عید بہت سالوں تک نہیں منائی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں پچھلے پندرہ سترہ اٹھارہ سالوں میں میں نے پاکستان میں کوئی بھی عید منائی ہو اچھا میری ایک پہلی بھی ہے کہ بیٹھ کے ان شاء سے کریں گے تو اب یہ کہ دگرانے شورہ ہیں وہ ہر کی شہر چیز ہے تو دو تین سال پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ہم عید کی ٹرانسمیشن کو اور یہ بھی وہی اس کے پیچھے بھی جذبہ یہی کہ جو ہے وہ گناہوں سے بچایا جائے لوگوں کو جو ہے وہ نیکیوں کی طرح بلایا جائے کوئی ایسا چینل پر کوئی ایسی چیزیں لائی جائیں کہ لوگ گناہ سے بچ کر یہاں جائیں تو انہوں نے مجھے کہا جب سے آپ اس کو ٹیک اوور کر کے چل رہے ہیں ناظرین اس بات کی گواہی دیں گے میرا کہنا اپنی جگہ پر ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن نے بوسٹ لیا ہے الحمد للہ <سؤال> <اللہ> <اللہ> اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کا چل رہا ہے سلسلہ اللہ حالانکہ آپ آج رات ہی آئے ہیں اور فلائٹ جس کی ہوتی ہے وہ تو دو دن تک اپنی تھکن ہی اتار رہا ہوتا ہے ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ کی عادت بھی ہو گئی آپ کے سفر نازر ہی نہیں دیکھتے رہتے جی بس وہ پریشر تھا پہنچنا تھا اور چل واقعی ٹف ہو گیا اس کو بھی ایکسپلور کر دیجیے نا پندرہ سال جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان میں نہیں کی تو کہاں کی کہاں کی اب یہ الحمدللہ للہ طیبین میں مجھے دونوں عیدیں کرنے کا موقع کیونکہ وہ ایک حج کا سیزر ہوتا ہے ایک رمضان کا ہوتا ہے تو میں نہیں آتا تھا لیکن نگران اگرانشورا جب اس کی اہمیت بتائی یار اتنے لاکھوں لوگوں کو گناہ سے بچنے کا موقع ہے اور آپ عید کے آ جائیں اچھا اس بار میں نے کچھ نیا ضرور کیا ہے کہ میں پچھلے دو سالوں سے شاید تیسرا ہے یا چوتھا ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن پچھلے دو سالوں سے میں اکیلا آتا تھا گھر والوں کو وہیں چھوڑ دا تھا کیونکہ وہ نہیں آتے تھے وہ کہتے آپ جامع ہم نے نہیں آنا اس بار میں سب کو لایا ہوں بڑی وجہ یہ ہے کہ میری عید بڑی مشکل ہوتی تھی کہ گھر میں ہی کوئی نہ ہو آپ کے تو لباس تو کھانا پینا کئی میٹر ہوتا گھر والے بھی میرے والدین وغیرہ سب ماشاء اللہ آئے ہیں اور ان شاء اللہ عید کی نماز میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہی تھے اچھا ماشاء اللہ اور آپ کے والد صاحب سے برکتیں لے ماشاء اللہ آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ ہم آج سے جو ہے نا وہ چیلنجنگ ڈے شروع ہو رہا ہے بالکل اب جو ہمارا اوپوننٹ ہے جو مد مقابل ہے اس سے ایک جنگ شروع ہوگی اور ہمارا تو نعرہ ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جاری رہے گی جیت بھی ہماری رہے گی خالی جنگ جاری رہے گی کہ نعرہ لگاتے جیت کس کی ہوگی وہ بھی ہم نے جیتنا بھی تو ہے نا جنگ کو وہ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے یعنی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جیسے جب وہ جب ٹریننگ ہوتی ہے نا یعنی جب آپ کو بیٹل فیلڈ کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے صاحب ماشاءاللہ وہ کس بات ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینہ کی وہ, وہ شخصیت جن کو روزانہ ہی مدنی مذاکروں میں امیر علیہ وسلمت کے ساتھ ہم دیکھتے رہے ماشاءاللہ یا ماشاء اللہ مرحباء مدنیوں کی کرسیاں بھی لائیں بھائی ذرا قریب لائیں تاکہ وہ بھی قریب آ کر بیٹھیں گی اپنے ابو کے ساتھ ماشاءاللہ مدنی شل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وہ شخصیات وہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ منچ پر ہیں ہماری عید بھی یہی ہے دیکھیں ہمارے اسلامی بھائی ہیں ہمارا مدنی ماحول ہے ہمارے علماء ہیں اور ہمارا السلام علیکم کیا نام ہے کا اللہ مدیشے نازیر کی کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حسان بھائی سے ایک مسئلہ بھی پوچھنا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوا تھا فطرے کا تو اچھا اس میں بھی رہنمائی مل جائے گی جنید شیخ بھائی بھی آ گئے ہیں کم کم نظر آ رہے شخصیات بھی آ گئی ہیں ماشاء اللہ آئے ماشاء اللہ آپ ادھر میرے ساتھ کیا چکر چلا سب رہے ہیں کیا بات ہے آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ مدین چل کے ناظرین کی کچھ کالس لیتے ہیں جنید شیخ سے آپ کلام بھی سننا چاہتے ہوں گے ان سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے جنید شیخ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدری منہ بھی یہ کون ہے یہ بھی پوچھیں گے سبحان اللہ مدری منوں کی سیٹس وہاں بھی لگی ہوئی ہیں کالس دیجئے بھائی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفيق> ہے میں راہل پنڈی سے ارکار رہا ہوں آپ کا سلسلہ صبح عید بہت ہی پیارا ہے عمران بھائی کو عاج عبدالبی بھائی کو غلام رسول بھائی کو اور راشد بھائی کو میلاد بھائی کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور عجیب عبدالبیب بھائی آپ کو بھی عمرے کی بہت بہت مبارک ہو بہت اجی عبدالبیب بھائی آپ منیش شہرہ کا تشریف لائیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ و مدنی صحرا یہ بھی سوال ہے یہ کون سا علاقہ ہے یہ کون سا صحرا ہے بھائی یہ مانسہرا جو ہے پاکستان میں ایک شہر ہے مانسحرا بہت خوبصورت ہمارا شہر ہے اور اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ماشاء اللہ ہماری کچھ اصطلاحات ہیں کچھ نام امیر سنت بڑے پیارے تبدیل فرما دیتے ہیں ایک بڑا خوبصورت نام ہو گیا دینا ہمارا شہر نا جی اس کا اس نام ہے دینا بنے مدینہ جی تو اب اس کا نام ہی دینا بنے مدینہ پڑ گیا جو بھی تعارف ہے کہاں سے دینا بنے مدینہ سے سبحان اللہ کرے گا وہ انشاءاللہ مدینے کی برکتوں سے اور معمور ہوگا تو مدنی منی بہت شکریہ آپ کا بھی اور کال دیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و اللہ وبرکاتہ جی عبرحان اتاری شہر جمشید پور سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ بھائی اور تمام نگرانیوں کو میری طرف سے عید مبارک ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سی سی اچھا مبارک رہا سے میرا مبارک عبد الحبیب سے سوال ہے کہ یہ آپ تھوڑا بتا دیں کہ آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں جو جب تب مدینے چل جاتے ہیں ایسے بھی ایسا کرتے ہیں جو ہم بھی کر کے آ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و اللہ وبرکاتہ اگلی کال دیجیے گا اس کا جواب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے آپ کو کہ اللہ تعالیت اسلامی کو اور خمیر احلسلم کو تمام خوشیاں فرمائے اور اس کے بعد میرے ناطخواں بھائی سے گزارش یہ ہے کہ مجھے مولانا عبد الحمان جامع کے ایک نات سنا میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے میں اکاڑا چکر نمبر ون فور ایل مرلہ سکین پنجاب سے بات کر رہا ہوں میری طرف سے مدنی چینل کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ کرنے والے مبلغین کو امیر اہل سنت کو تمام کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو اس سلسلے کے اندر میری التجا ہے مجھے یہ کلام سنا دیں مجھے بولانا ماشاء ما اللہ ماشاء ماشاءاللہ چلے جناب ما آ, ہمارے سلسلے میں جہاں بہت ساری شخصیات بھی آئی ہیں مد... مدنی تحائف بھی آتے رہیں گے آئیے لے آئیے سو باپو ایک خوبصورت سی آ, مدینے شریف کی یہ میوہ جات ہیں ہجور ہیں اور وہ آپ سب کے لیے میں کروں کہ اچھی نیت کر لیتا باپو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں چلیں آگے لا کر کھول دیتے ہیں ان سب جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کو کھول دیں اور ہمارے جو منزول ابھی خود نہیں آتے بلکہ میں اللہ کی رحمت سے میں نے بتایا آپ کی آمد سے پہلے شاید آپ تھے میں کئی ساری چیزیں لایا ہوں مدی چل ناظرین آپ بھی یہاں اگر آئیں گے تو بہت کچھ لے سکتے ہیں نگران شورا کے رات کے سلسلے میں بھی آپ کو آنے کی اجازت ہے اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں پر جو ذہنی آزمائش ہوگا سوا چار بجے کے چار سوری معاف کیجیے گا تین بجے کے قریب ذہنی آزمائش ہوگا تاجران میں اس میں بھی اگر آپ آنا چاہیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو اس کی اجازت ہے میں سب سے پہلے نیت کرتا ہوں عالم دین کی تعظیم کی نیت کی قریش اچھا سید صاحب کون ہے غلام رسول اچھا غلام رسول بھائی سید مجھے نہیں پتا تھا ماشاء اللہ ماشاءاللہ اللہ چلے جناب یہ بھی راز ہے یہ آج پوچھیں گے غلام رسول بھائی کیوں اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لگاتے بھائی اللہ چلیے تو آج پتا چلا ماشاء اللہ بلکہ میں تو اب ان سے معذرت کروں گا بھائی بازوات بندہ وہ ادب نہیں کر پاتا بہت ہمارا بھائیوں والا تعلق ہے مدنی منی بھی لیں گے زبردستی خوبصورت سی کھجور لے لیں بھائی چلے ماشاء اللہ چلے ماشاء اللہ ہمارے ماشاء اللہ مدنی منی بھی لے لیں جلدی سے مدی نے شریف کی ہیں کیا بات ہے مدینے کی ماشاء اللہ غلام مئی الدین بھائی آپ سے دوستی کرنی ہے مجھے انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدنی چلے ذرا مدنی منہ بھی لے لیں بھائی منیا بھی لے لیں جلدی جلدی یہ ہمارے کیمرہ مین اور وہ کیا نام ہے ڈائریکٹر صاحب اور وہ نا پریشان نہ ہوں ان شاء اللہ آپ کو بھی ملیں گے انشاءاللہ شاء آپ سب کے لیے باپو آپ دو لے لیں باپو بھی تو باپو ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ ان اس کو یہ رکھتے پھر میں ان شاء اللہ آپ کو گا اچھا عبد الرحیح باپو کیا ہوتا یہ باپو کیا مطلب ہے ہمارے بہت سنتے ہیں ناظرین ہو سکتا ہے سوال کر لیا آپ نے باپو کیا ہے باپو ہمارے بیسیکلی تو یہ مدری یہ ممنی زبان میں سید زادے کو باپو کہتے ہیں اور امیر علیہ سنت کی زبان سے بعض اوقات جیسے جملے نکلتے ہیں جو پھر ہماری زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں اللہ والوں کی زبان سے پھر وہ نسبت بھی قائم ہو جاتی ہے الحمدللہ تو ہمارے ابراہیم باپو ہیں لکمان باپو ہیں غلام رسول بھی باپو دیکھا جائے تو باپ سے نکلا نہیں مطلب عزت کے لیے نہیں ویسی غالبن آواز جاری نہیں آسان بھائی کا بائک اوکے جی جائے جاری غالیبن ہندی لفظ جی بزرگ کو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا وہ سید صاحب جس کو صرف باپو شریف بھی شریف اچھا آپ نے فرمایا جو ایک جملہ قریش والا وہ بھی اگر کچھ واضح کرتے کیا تھا یہ قریش سے کرو جب ایسے ہی آپ نے فرمایا نہیں نہیں ہے الفاظ نہیں اچھا یہ تو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بانٹتے تھے تو پہلے اہل بیت کو دیا کرتے تھے شہزادوں کو کیا محبت تھی واہ تو کیا جملہ ہے اب دا بی قوریش یعنی سید زادو سے آغاز کرو. قرائش قرائش اللہ, اللہ. اللہ. حضرت عمر سے محبت یہ کیا بات عجیب ماشاءاللہ ہمارے تمام ہی صحابہ اہل بہت بہت محبت کیا کرتے اور ایک شاندار تعلق ہے یہ دو آنکھیں ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو کمال کیا نا کیا پیاری ایگزامپل دی اور یہ اگزامپل بھی حدیث ترجمے سنیں گے اب دیکھیں امین بھائی سناتے ہیں یا امجنیش شیخ بھائی سناتے ہیں عرب بھائی تین تین تو ناخوائیں کیا بات ہے ہماری آپ کی خوبصورت عبد العبیب بھائی بھی کو ساڑھے چار ہمارے مفتی صاحب بھی سچے ماشاء اللہ تو ماشاءاللہ تو اب وہ اعلیٰ جب صحابہ اور اہل بیت کی بات چلی ہے تو پیارے آکا کی صحابہ حدیث ہے ستاروں کی عربی الفاظ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ مس آہلی بیتی مسل سفینتی نوح واہ میرے اہل بیت کی مثال سفینے نوح کی مثال ہے فمن رقیبہ نجا ومن خلف انہا ہلکا کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا جو اس سے رہ گیا پیچھے وہ ہلاک ہو گیا جیسے نو عل اسلام کی کشتی میں پیچھے رہ جانے والے ہلاک ہو گئے تھے کیا شاندار انداز علاد رت کا دو حدیثوں کو ایک شیر کے اندر اور کیا خوبصورت پہرائے میں استعمال کیا کہ اگر پار لگنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے اگر اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے تو پھر کشتی کون سی ہوگی ستارے کون سے ہوں گے ستارے سے لوگ ڈائریکشن جیسے, جیسے اب تو کمپاس پاس وغیرہ کا زمانہ آ لیکن دیریکشن ستاروں دیریکشن سے اب بھی لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور پھر کشتی اچھی ہونی چاہیے دو حدیثوں کو جمع کر کے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ reli sullate رسول اللہ کی نجم ہے اور ہے اور رسول اللہ کی مفتی صاحب سے پستوں کو لے کے آ چلتے ہیں سب یہ بتائیے کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سو روپے یا سو روپئے یا سوا سو روپئے جو گندم کا کتنا ہے پاکستان میں مجھے تو یہ سو روپئے سو روپے. سو روپئے تو جس نے اگر سو روپئے ادا کر دیا اور آج جب وہ بعد میں ترغیب سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے بھی زیادہ والا دینا چاہیے تھا تو اب وہ کیا اضافہ کر سکتا ہے اس میں وہ نفلی ادا ہوگا ارے نہیں وہ تو ادا ہو گیا اس میں جو صدقہ فطر میں اگر زائد رقم بھی کوئی ادا کرتا ہے مثلا سو کی جگہ ڈیڑھ سو دے دیتا صحیح تو یہ سارا صدقہ واجبہ ہو جاتا اس کا ادا ٹھیک ہے لیکن اب دے چکا تو اس کے اوپر سے واجب تو اتر چکا اب جو دے گا وہ نفل میں شامل میں واجبہ میں شامل ہے جس نے ابھی تک نہیں دیا ابھی اس کو یاد آیا کی بات سے ارے فطرہ بھی دینا تھا میں تو کپڑوں اور ٹوپی میں ہی لگا ہوا تھا تو اب کیا کرے وہ ہاں تو صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا صدقہ فطر کا وقت جو ہے وہ ساری زندگی ہے جب بھی دے گا ادا ہوگا افضل وقت وہی ہے کہ جب نماز عید الفطر کے لیے جا رہے تو اس وقت دینا یہ سب سے بہتر ہے ٹالتے نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں لمبا ہے بھروسہ نہیں کوئی یہ وادی ہے بندے کے اوپر تو یہ اگر مر گیا تو گناہگار نہیں ہوگا تاخر کی وجہ سے لیکن یہ کہ کہنا چاہیے اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا اشفاق بھائی کے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فطرہ بھی ہوتا ہے یہ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے تو عجیب سی بات ہو لیکن واقعی ایسا ہے کہ کئی لوگ بہت زیادہ دین سے دور ہیں جی ابھی ایک میسج ہمارا گروپ ہے جس میں ہم ہچ کے اور عمرے کے کچھ مسائل مفتی علی صاحب بھی ہیں اس گروپ میں تو میری بھی چونکہ مفتی صاحب بھی اس میں شریف نہیں ہے تو اس گروپ میں ایک میسج آیا کہ ایک اسلامی بھائی یا اسلامی بھائی تھے یا بڑی بڑی خاتون کے بارے میں میسج آیا کہ وہ احرام پہن کر مکے میں پہنچے دو دن مکے میں رہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا مکے میں کرنا کیا ہے دو دن بعد احرام اتار اور مدنی شریف آ گئے اب ان کے لیے کیا ہوگا یعنی اس قدر لا علمی ہے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں مگر علم دین سے دوری ہے تو واقعی یہ بار بار, بار بات وقت کی بات میں نے اس لیے ریپیٹ کی کہ کچھ ایسی باتیں مدری چل پر ہو رہی ہوتی ہیں جو ناظرین کہیں گے یار یہ سن تو لیا ہے ہم نے یہ بات دوبارہ کیوں اتنی اتنی سمپل سی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو بہت بڑی تعداد ایک ایسی بھی ہے جو علم دین سے بہت دور ہے اور بدری چینل کی برکت سے الحمدللہ بہت ساروں کو شرعی مسائل جو ہے وہ پتا چلتے ہیں اچھا علم ہے بھی اگر علم ہے بھی تو پرائیورٹی پہ نہیں ہے جی اب جیسے بہت ساری چیزیں ہم نے رکھی ہیں کہ عید کے دن یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے بعض لوگ فطرہ بھول جاتے ہیں میں نے دیکھا لٹرلی ارے یار فطرہ تو دینا ہی بھول گیا ہمیں دوسرے دن ملے تو یہ نا ہم نے اس کو اہمیت نہیں اسی لیے ہم اس کو جو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ اگر رہ گیا ہے تو دے دیجیے بھائی اور اگر یہ کپڑے ہوتے تو نہیں رہے ہوتے میں رات تقریباً تین ساڑھے سو تین بجے پہنچا ہوں جب گھر پہنچا نا تو میرے گھر کے قریب ایک بہت بڑا اسٹور ہے اشفاق بھائی آپ کو پتا ہے وہ اسٹور پر اتنا رش تھا تین بجے یعنی گاڑی کی پارکنگ کی جگہ نہیں تھی لوگ باہر کھڑے تھے تو میں نے سوچا سوا تین بجے کیا کرنے آئے پھر کسی نے مجھے بتایا کہ کئی لوگوں کے درزیوں نے کپڑے نہیں دیے ہوں گے یا کپڑے سل کر آئے ہوں گے تو جناب کو پسند نہیں آئے ہوں گے یا چپل رہ گئے سینڈل رہ گئے کچھ لوگ نکلتے ہی رات کو شاپنگ کے لیے اتنی پریورٹی سو تین بجے سو تین کی بات کر رہے ہیں میں تقریباً ساڑھے پانچ پونے چھ بجے نکلا جب عید کے لیے تب بھی پوری مارکیٹ تقریباً نائنٹی فائیو پرسینٹ یہ کہ کھلی نہیں تھی تاریخ روڈ پورا اور ایسا رشتا جسے لگ رہا تھا شام کے پانچ بجے خریداریاں کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیے ہاں ناجائز یہ بات نہیں کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی ناجائز وہ الگ بات ہے اس چیز کی زیادہ ہے اس کو دیکھنا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اظہر بھائی لائیو کال پر ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اظہر بھائی کی آمد مرحبہ بہت بہت بہت عید مبارک خیر ہوں بھائی آپ کو تمام اس پر موجود اسلائی بھائیوں کو آپ کا آپ کا گلا کچھ مجھے لگتا ہے آزمائش میں ہاں میں پہلے بتا دوں یہ کوئی چاٹ کھانے سے نہیں ہوا کسی مطلب ابھی دو تین جو کل آئی ہیں نا پہلی بات آپ نے لگتا چاٹ کھا لیے مطلب آپ سمجھ دیں آخری اچرے کے ٹکاف بیانات اور آج کا بیان آپ تو ویسے ہی ابول بیان ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں ابول بیان کا گلا بیٹھ جائے تو کیسے چلے گا حضرت اللہ کا شکر ہے چلتا رہا اور یہ آج پھر یہ تھا کہ چلو آخری دن ہے تو آج پھر وہ گلے نے بھی کہا ٹھیک سارا زور لگا دیا اتنی نماز میں لگتا ہے آپ نے اور کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر الحمد للہ آپ کہاں ہیں اس وقت ہمارا یہ پارٹ نو لکی کا بینا ہے تو نو لکھی کا بینا یہ نو لکی کیا ہے بھائی پہلے تو یہ بتائیں نو لاکھ نو لاکھ کے کیا تو جمع نہیں کر لیے تھے وہاں والوں نے اللہ کرے کرے اچھا یہ ادھر ایک بزرگ گزرے ہیں سردار آباد سے جب مرکز اولیا کی طرف روڈ جاتی ہے شاہ کوٹ ایک علاقہ ہے وہاں حضرت بابا نو لکھ ہزاری اچھا یہ بزرگ ہیں ان کے نام پر یہ کابینہ جو ہے یہ نو لکھ کی کابینہ یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہم نے پاکستان کو اظہر بھائی آلموسٹ ایک سو بیس کے قریب ہو گئی یہ کابینہ ہے جی ایک سو بیس کے قریب جو ہماری کابینہ ہے پدری چلے کے نازیز ان کو ہم نے مختلف اولیاء کرام کی نسبتوں سے نام دیے ہیں کہیں حجویری کابینہ ہے تو کہیں مہروی کابینہ ہے تو کہیں رضوی کابینہ ہے تو کوئی قادری کابینہ ہے چلے پاک نولکی کابینہ لیکن آپ یہ بتائیں سپیسیفائی کریں کہ آپ کون سے شہر میں اس وقت اس وقت ہمارا یہ قصبہ ہے منڈی وار برٹن اچھا آپ قصبے میں بنا رہے ہیں جی جی کیا بات ہے اچھا म, مدنی قافلہ ہے ہمارا رات سے چاند رات ہم نے وہ مدنی قافلے میں محی محی ہی محی ہی محی ہی یہ تھوڑا سا گلے پر وہ جاگنے کا بھی ہے رات بھی مدنی مذاکرہ پھر رات لہلا تو تھی ماشاء اللہ اسلام بھائی رہے مدنی قافلے میں چبدیداری کی اس نے پھر صبح عید کے لیے چلے اللہ کریم یہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے آپ کا مدنی قافلہ قبول فرمائے مدنی قافلے والوں کو بھی سلام دیجیے گا ہمارا جی ضرور ان کوئی مدنی پھول آپ دینا چاہیں عید کے دن تو لوگ گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں آپ مدنی کافلے میں کیوں چلے گئے بھائی ہاں رات امیر ال نے سنت کی بارک میں بھی عرض کی تھی کہ وہ ہمیں دید والی عید چاہیے واہ تو ہم وہ عیدی لینے کے لیے چلے ہم کیا بات ہے تیری جب دید ہوگی جب جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا دید ہوگی بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا میرے خواب میں تو مانا مدنی مدین بار ماشاء اللہ ماشاء اللہ اظہر بھائی ہمارے لیے بھی دعا کریں ہمیں بھی دیدے سرکار والی عید نصیب ہو جائے آپ کو بھی نصیب ہو جائے اور ہمارے آمد. گناہ معاف ہو جائے ماشاءاللہ اللہ سے ہم میچے, میچے ناراض بھی ہیں اچھا ایسا اپ اپ نہ جو کریں جو اکیلے ہم. میں کرنا ہے نہیں ات نہیں اب آپ میٹھے میچے, میچے لائیو دیکھیں لائیو ناراضگی کی کی ہے تو اب لائو آپ راضی بھی ہو جائیں نہیں <laughs> آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب یہ انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے میری الحمدللہ یہ سعادت رہی ہے کہ اظہر بھائی کے ساتھ کئی بار حرمین طیبین کا سفر رہا ہے بہت باغو باہر شخصیت ہیں اور خاص طور پہ بعض ذوق شخصیت یعنی انسان ذوق رونے کا ہے رلانے کا ہے اس سفر میں تو چاہیے ایسا بندہ نا جس کی صحبت میں رونا آ جائے جس کی صحبت میں خوف خدا ہو کے رسول ہو دوست تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر عشق رسول کی خوشبو ہے تو یہ میرے مکے مدینے کے دوست ہیں اللہ خوش رکھے اظہر بھائی رکھے مجھے یہ بتائیں اب لائو کال پر یہ آ گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے مجھے واٹس ایپ پہنچا ہے جی مدینہ پاک سے جی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھی سچی بتا دیں کہ دو مطلب یہ ٹوئنس تو نہیں ہیں ہے کل تو میرے ہم لوگ مدینہ بھائی یہ مطلب ابھی لائیو بیٹھے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ یہ ٹوئنس ہیں اچھا ایک یہ ٹوینس والی بات جو ہے نا یہ ایک اور بھی عجیب بات ہے باقی باقیوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا جب ہم ابھی ہر مین تقریباً تین چار بار ہوا آسان بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہوگا بعض اوقات ہمیں کوئی شخص دیکھتا ہے نا تو اس کو یہ یقین نہیں آتا یہ وہی ہیں تو کہتے ہیں جی آپ جی ان کے بھائی تو نہیں جی ہیں جی آپ کو کہا ہوگا کسی نے اشفاق بھائی کے بھائی, بھائی جی جی تو مجھے دو تین بار اسلائی میں نے کہا کہ آپ عبدالبی بھائی اچھا ایک نے تو بچارے نے کہا آبدالبی جی بھائی کے دوست ہیں میں نے سوچا دوست کی شکل تو دوست سے نہیں ملتی بھائی, بھائی جی جی نہیں اب چینل اور ریل دیکھنے میں ہم تو سمجھتے تھے آپ بہت بڑے کٹ کے نارمل اچھا اتنے شاید اچھے بھی نہیں لگتے بغیر چینل کے یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو شاید ہمارے چہروں پر بڑا نورانی چہرہ ہے تو اللہ کرے نورانی ہو جائے ورنہ یہ لائٹیں کافی لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم میک اپ البتہ نہیں کرتے یہ میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ ہمارے کوئی میک اپ روم نہیں ہے بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں پر آئینہ بھی تو میں ناراضگی کا اظہار بھی کروں گا پہلے ایک آئنا ہوتا تھا تو میں ابھی چونکہ ڈائریکٹ عید کی نماز پڑھ گیا اور آج ماشاءاللہ گرمی بھی بہت تھی تو میں نے پھر کہا آئی نہ بال وغیرہ دیکھ لوں تو پھر میں نے اپنے آئی پیڈ کو کیمرہ آن کیا اور ابھی یہاں آ کر میں نے یہ زبہ وغیرہ پہنا تو یہ سادہ سادہ سا چینل ہے بھائی اور لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے اگر بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ اللہ بتا دیجیے گا بھائی کہ وہی اے کے عبدالعبیب ہے اور وہ جہاز بڑی جلدی اب آج کل پہنچا دیتے ہیں تو میں یہاں آ گیا ہوں بہت شکریہ ہماری آمین آمین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال بھی آئی تھی جواب دے دیا اس کا کہ بار بار فریقمنٹ سفر کوئی کرنا چاہے تو کیا کرے سوال کا جواب دیتے ایک اسلائے میں نے کال کی کہ اگر کوئی بار بار ہر طیبین جانا چاہے تو وہ کون سا وظیفہ اختیار کریں جی ماشاء جاتے رہتے ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کیا وظیفہ تو میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے صحیح اصل تو بلاوا ہی سمجھ آتا ہے لبیک سمجھ آتی ہے جتنے بات بات عمرے کے لیے بھی کہیں گے اس کو وہی بوان علی ابراہیم امکان البیتی اللہ تشرق بی شی امتحب أَلِ علی طافین ابرق کا سوجود وہ ازین فرناصب الحج وہ حج کے لیے لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ مکہ مدینہ کی حاضری اصل تو یہ ہے کہ ایک حدیث پا کے تبرانی شریف کی اس میں یہ ہے کہ کابۃ اللہ مشرفہ نے اللہ کی بارگاہ میں یارتی کہ میرا ارد گرد بڑا ویران ہے تو اللہ تبارک وطار نے کابت اللہ سے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میں ایسی قوم پیدا کروں گا کہ جو تیرے پاس ایسے آئے گی جیسے کبوتری کے پاس اس کے بچے آتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ تو اب وہی ہے کہ وہی دور آ چکا ہے ماشاء اللہ عبد بھائی کو بھی سعادت حاصل ہوتی ہے اصل اللہ سے ہی کریں درود پاک پڑھنا سمجھ آتا ہے کہ درود پاک کثرت سے یہ یقین کریں کہ کوئی ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے چلیں انہوں نے کال کا جواب دینے کا کہا بس میں یہ ضرور ارض کرتا ہوں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہی مشاہدہ کیا ہے اور اللہ اس کو بالکل پریکٹیکل کر کے بھی دیکھا ہے اور اسلامی بھائیوں کو بھی کہا انہوں نے بھی پریکٹیکل کیا تو ان کو بھی ایسا ملا کہ دو تین چیزیں ہیں ایک چیز تو جو شعر ہے نا اصل چیز وہی ہے کہاں کا منصب اللہ, اللہ کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے کہاں کم سب کہاں کی دولت کسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہاں کم سب کہاں کی دولت قسم خدا کی, دل کی دل جی نے بلا رہے اب ابھی ایک بات تو یہ ہے کہ جنہیں بلایا ہے اور سب کچھ بات تو وہی ہے لیکن اس کے لیے تڑپ سچی رکھیں یعنی ہماری دعاؤں میں ہماری التجاؤں میں ہماری سوچ میں ہمارے شوق میں اگر مدینہ ہے نا تو ضرور برا ہوا آتا ہے میں نے دیکھا جو تھان لے کے میں نے جانا ہے مدینہ شریف بس صرف وہ اس پر لگا رہے ہماری وہی پیورٹی والی بات ہے پریورٹی اگر یہ ہے ترجیح یہ ہے کہ بس میں نے مدینہ شریف جانا ہے وہ درد پاک کثرت سے پڑتا رہے وہ التجا کرتا رہے وہ آنسو بہاتا رہے تو ضرور کرم ہوتا ہے میں نے ایسے ایسے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے پراپر رہنے کے کپڑے نہیں پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے مگر وہ کئی کئی بار مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آسرا بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی سبیر بن جاتی ہے تو آپ تڑپتے رہیں۔ التجا کرتے رہیں دعا کریں اللہ مجھے اور ہم سب کو بھی سچی تڑپ نصیب فرمائیں ہم اب میں چاہ رہا تھا کہ سب سے ایک ایک بات میں کرتا ہوں باری باری انشاءاللہ تاکہ ہمارے سارے اسلامی بھائی اس, اس منچ پر ایکٹیو بھی ہوں اور سب سے مدری پھول بھی لیں پہلے بات چونکہ امین بھائی ہیں امین بھائی آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ میں آپ کو بہت عرصے سے ہی مدری ماحول میں دیکھ رہا ہوں اللہ آپ کو اور برکتیں دے ہیں اپنی عید کا کوئی ایسا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو آپ کی جوانی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کوئی ایسی بات آپ کو یاد ہو جو آپ, سے, آپ نہیں بھولتے ہوں آ, کوئی خوشگوار سی بات ہو عید کے حوالے سے یا عیدی آپ جو ہے وہ آ, کتنی آپ کو ملا کرتی تھی یا کون دیتا تھا کوئی ایسی بات عید کی ہم شیئر آپ کی خوشی بھی ہم آپ کے بیسیکلی شامل ہونا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم مدنی منی آپ کے ساتھ احسان بھائی کے ساتھ ہے نا آپ <سلام> کے ساتھ بھی آئے نا میرے ساتھ منا ان سے بھی انشاءاللہ اچھا بدری منہ منوں سے بھی کچھ نہ کچھ ہم نے سنا ہے کوئی کوئی نادچنا دیں کوئی دو شیر سنا دیں یا کوئی نارا لگا دیں جو آپ نے کرنا ہو آج آپ کی, آپ کو اجازت ہوگی امین بھائی کچھ کہیں گے یا پھر ہم م... بس مجھے آپ کو بھی عید مدینہ ملی ہے اسی کا تسکرہ کرنے والا تھا جی کہ مجھے الحمد اللہ کئی عید با مدینہ واہ الحمد اللہ یعنی رمضان کا مہینہ وہاں پر گزارنا ہوتا اور سعید ماشاء اللہ یہ جو یعنی یہ فریکوینٹ رمضان کرنے والے یعنی ہماری ہر رمضان ملاقات رہتی تھی اور انہوں نے جو رمضان میں جانا چھوڑا یہ بھی تنظیمی ماشاءاللہ ایک ان کی قربانی ہے شبیر اہل سنت نے ماشاءاللہ جو ذہن دیا جی جی پڑے گا جانا چھوڑا جی جانے چھوڑے سے مراد یہ ماشاء سال میں ایک دو بار جاتے ہیں یہ اور رمضان میں پچھلے دنوں میں مدنی مذاکرے میں ذہن لیا کہ یہ میرے مدنی کام کا وقت ہے اور بھر جاتی تو مبلگین یہاں رہیں مسلمانوں البتہ کچھ مبلگین کو اجازت سے بھیجا جاتا ہے الحمدللہ مجھے شورا کی طرف سے اجازت ہے تو اس طرح کچھ مبلگین وہاں جا کر مدنی کام کرتے ہیں امین بھائی ان کو میں کے ناظرین شاہد ان کو ایک ناتخوا ہی سمجھتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے یہ مدنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک بہت بڑا ساثہ ہیں بالخصوص تاجران کے حوالے سے مدنی احتیاط کے حوالے سے جو ان کی لگن دیکھی ہے میں نے ان کی تڑپ دیکھی ہے یہ لگے رہتے ہیں دھوپ میں میں نے ان کو پسینوں کے اندر ایک تو ویسے انسان کو جب ایک چیز کم ہو اس کے پاس ایک طرح کی معذوری بھی ان کے ساتھ ہے لیکن میں نے ان کو مارکیٹوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے تاجران کے پاس آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی کے لیے مدنی احتیاط کرتے ہوئے دیکھا چلیں اسی بات کا جواب دے دیں امید بھائی اتنا کیوں ہے آپ کو شوق آپ اتنا جاتے ہیں بزنس کمیونٹی میں بھی جاتے ہیں مدنی جمع کرنے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے جی تو یہی کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا ہے اللہ اور یقیناً اس میں ہر طریقے سے کوئی بھی اسلام بھائی اپنا حصہ لے سکتا ہے تاکہ وہ کولی ہو فیلی ہو حملی ہو دور دار کے ہو مگر اس میں انشاءاللہ جاریہ شاء اللہ بھی جاری کا بہت ماشاءاللہ یعنی آپ کی یہ تڑپ ہے کہ یار میری کوششوں سے کچھ مسجدیں بن جائیں بالکل. کچھ مدرسے بالکل. بن جائیں کچھ علماء بن جائیں بالکل. کیا بات ہے اور یہ لگے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں हुँ. مدری منہ آپ کی آپ نے ٹوپی اتار دی بھائی ٹوپی پہنے بھائی جرا آگے آئیں اور ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے عارف بھائی ناتھ پڑھ رہے تھے تو مجھے ہمارا ایک سلسلہ یاد آگیا ہے. آ ہے غلام رسول بھائی ایک کمپنی یونیک سلسلہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی کیسا ریکارڈ ہو مجھے بھی نہیں پتا مدینہ منورہ میں جی جی بالکل اسی سفر میں عالبہ بھی سلسلے کا نام ہی ہے تیبا کی سیر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بس کے اندر کیا ہے مدینہ شریف کی بس میں کیا ہے اور مدینہ کی سیر کروائی ہے ہم نے بھی کی ہے اور کوشش کی ہے ناظرین بھی سیر کریں اس کا ایک آپ کو چھوٹا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں یہ انشاءاللہ شاء اللہ میرا خیال عید کے تیسرے دن ہم دیکھ سکیں گے آئیے دیکھتے ہیں مدری مپرا کی فضائیں خوبصورت راتیں اور وہ بھی ماہر رمضان کی راتے اس وقت ہم ایک انوکھے نرالے اور بڑے ہی دلچسپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں بہت ساری دنیا میں بسیں دیکھی ہیں بڑی لگزری بسیز دیکھی ہیں مگر مدری بس کی کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ کی رحمت سے ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنے اسلامیں جمع ہو جائیں گے کئی اسلامیں ابھی بھی نیچے کھڑے ہیں اور امیر علیہ سلمت سے پیار لوگوں کو اتنا الحمد للہ ان کی چھبیسویں شریف مدینے کی گلیوں میں تدری تاریا الحمدللہ للہ مدینے کی گلیوں سے عہد شریف کے دامن میں ہم پہنچ گئے ہیں کے اندر کی کے اندر اب ان شاء اللہ میٹھے اسلامی بھائیوں ہم تمام ہی بس والوں سے انشاءاللہ کچھ سوالات کریں گے اور صحیح جواب دینے پر انشاءاللہ مدنی توفحا بھی دیں گے یہ الحمدللہ للہ مدینے کی گلیوں میں یہ سوال و جواب کا یو سب یہ جی سلسلہ ہے بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ گو سے آزم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ گو سے آزم کا جی چلے کے ناظرین محطم تیسری عید کو یہ کب دکھایا جائے گا ذرا یہ بتا دیجیے گا اور یہ سلسلے میں کچھ سوال و جواب بھی ہیں تین ٹیمز بنائی تھی ہم نے بس کے اندر عارف بھائی بھی چاہتے ہیں مقابلہ شروع کرتے بدری مقابلہ تھا اور ایک دلچسپی بھی تھی زیارتیں بھی کروائی ہیں اور چلیے اب یعنی آپ نے مجھے ہنگ دے دیا کہ یہاں بھی میں کچھ شروع کر دوں یعنی یعنی اشفاق بھائی نے جو ہے چار پانچ ٹیمیں بن سکتی ہیں یہاں پر تو الحمدللہ اس کو آپ دیکھ سکیں گے تیسرے دن آپ کے لیے چھبیسویں شب ہم نے الحمدللہ مدینے کی گلیوں میں منائی تھی امیر علیہ سنت کی ولادت کی رات تھی تو ماشاءاللہ اللہ مدنی آجے جائے آگے آجے بٹا بیٹا بلکہ میں عیدی بھی اور میں چاہوں گا کہ ہمارے استاد صاحب کے ہاتھوں سے دیں حسان بھائی اگر آپ سب مدنی کو آپ کی مدنی منی کو میں دے دیتا ہوں یمیر سنت کے اچھا وہ ہیں دو ہیں آج یہ میرے لیے سنبت کی بارگاہ سے آئیے اور میں نے لے لی تھی یہ آپ کے لیے ہے اللہ چلے آپ ادھر آئیں گے آسان بھائی کے پاس اور آسان بھائی کے ہاتھ سے لیں گے ماشاء اللہ جائیں آپ کے بیٹے امین بھائی ماشاء اللہ آپ بھی آ جاؤ بھائی آپ بھی آ جاؤ افسردہ افسردہ کیوں بیٹھے ہوئی چلے آپ بھی آپ ادھر آ بیٹا تو سنائیں گے ناسواں کا بیٹا تو ناسواں ہونا چاہیے ارے ہاں ایک اور بھی تو ہے بھائی کون یہ ارے بیٹے آپ کی کیا بات تو تین ناچوانوں کے تین بیٹے ان تینوں میں ہی مقابلہ نہ کرا دیں کیا بات ہے چلے بھائی ماشاءاللہ ایک ایک شیر سنا دے چلے چلے ابن جنید شیر کیا نام ہے جنید بھائی ان کا زید رضا زید کا امامہ ٹوپی ابو کے پاس ہے یہ مدری منہ تو مدری مُننے ہی ہوتے نا بھائی اچانک نیند بھی آ جاتی ہے ٹوپی امامہ بھی اتر گیا چلے چلے بھائی ابن امین لیکن آپ پہلے نام بتائیں گے ادھر ہے پاس ہے ادھر ایک بات یاد آ رہی ہے عبد بھائی وہ کہا تھا کسی نے نا کہ کسی بھوکے سے پوچھا ایک اور ایک تو اس نے کہا دو روٹیاں اندھے سے پوچھا تو اس نے کہا دو آنکھیں آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ ایک اور ایک آپ بولیں گے دو مقابلے نہیں ایسا نہیں کرو یار دو بار مدینے کی یاد رہی چلے گا ماشاء اللہ مائک لے رہا مائک ایک شیر کوئی بھی سنائے ہے جو آپ کو آسانی سے آپ کا نام بتائیں گے مائک کڑی میں محمد بلال رضا چلے بلال رضا آپ کو اچھی سی نام سنا دیں ایک شیر سنا دے ہم بل کے پڑھیں گے آپ کے ساتھ مدنی بل بل بل مدنی سبحان, اللہ. سبحان اللہ سب یہ بھائی سبحان اللہ جائے ماشاء مفتی حسان صاحب سے کچھ بات چیت کرتے ہیں حضور آپ کا تعلق جو ہے وہ غالباً حیدرآباد سے رہا ہے جی مجھ تفصیل بتائیے با اپنے بارے کراچی کیسے آ گئے آپ کراچی کیسے آ گئے جی کراچی کیسے آ گئے کراچی پڑھنے آیا تھا میں اچھا یعنی لگنے کی آواز آ رہی ہے میری بالکل آ رہی ہے بالکل پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی آواز بھی پہنچ جاتا حف تو حیدرآباد سے ہی کیا تھا ٹھیک ہے مدرسہ المدینہ سے ہے پھر کچھ ٹائم وہی پڑھاتا بھی رہ مدرسہ درس نظامی بھی ساتھ ساتھ کرتا رہباب بن گئے تو الحمد للہ یہاں باب المدینہ جانا مدینہ میں پڑھنے, میں پڑھنے آپ سے جی شکل جی اور پھر یہیں ہو گئے ہاں پھر یہیں کا ہو گیا پھر جانے کی سوچی لیکن حیدرآباد ادا کر کروں جی اس پر جی انہوں نے مجھے روک لیا کہا کہ آپ نہ جائیں کیا بات ہے اور کہا کہ باپ آپ کو یاد کرتے ہیں تو ذہن بن گیا کہ پھر یہیں پہ ٹھہر جاتا ہوں ماشاء اللہ پھر اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا کہ وہ مدنی مذاکروں میں حاضری شروع ہوئی الحمد تو وہاں سے پھر میرا خیال ہے نگران شورا اور حسان بھائی اگر یہ حاضری لگائی جائے کہ سب سے زیادہ بدری مذاکرے کنہوں نے اٹینڈ کیے ہیں یا فرکت کیے تو بغیر نگرانے شورا اور حسان بھائی کی غیر حاضری نہیں ہوتی تو کسی جو سامنے نظر آتے ہیں ورنہ مدری مذاکرے کے بہت سارے ایسے شائقین ہیں کہ ہم سے تو قضا ہو گئے ہوں گے لیکن میں خود جانتا ہوں کہ ان سے قضا نہیں ہوتے یعنی اگر چھوٹ جائے تو پھر وہ بعد میں میں کو دیکھتے ہمارے عمد بھائی ہیں رکنے شورا وہ بالکل بدری مذاکرے میں پابند بات صحیح کہہ رہے کہ کچھ لوگ نظر آتے ہیں لیکن ڈومنیٹنگ لوگوں میں اگر بات کریں تو ماشاءاللہ ہمارے آسان بھائی اور نگرانے شورہ ماشاء اللہ اور یہ بدری مذاکرے کی رونق بھی ہیں بدری مذاکرے کی یوں کہیں گے کہ ہم ایک بہت خوبصورت اضافہ نہیں نہیں اصل میں سبھی ہمیں جسمت کی عجزی ہے سکھانے والے ہیں اللہ اللہ یعنی شروع سے ہی میں عرض کر دوں یعنی میرے سنت یعنی میں جب آنے کا سلسلہ بھی یوں بنا کہ یہ میرے لسنت کی آجزی تھی کہ آپ نے مفتی فضیل صاحب کو جو ہے وہ یہ پیغام بھیجا تھا کہ باروی کے مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں تو شروع شروع میں بالکل تو بارہ دن ہوں گے تو ایک اسلامی بھائی روزانہ مجھے چاہیے در رفتہ کا تو, تو انہوں نے فضیل مفتی فضیل صاحب نے جو ہے وہ ہم دو اسلامی بھائیوں سے یہ کہا کہ آپ نے چھ چھ دن جانا ہے باقی سب کو کہا کہ ایک ایک دن پوچھنا ہے آپ سب نے ہمیں پہلے دن آیا تو میرا دل بڑا لگا بڑا مزہ آیا مجھے حالانکہ ہم آگے نہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ارض کی کہ میں تو روز آؤں گا کیا بات تو پھر وہ دوسرا دوسرا دن تھا تو حضرت صاحب کی نظر تھی باپا کی نظر تھی تو مجھے اوپر ہی بلا لیا یعنی میں حقیقت بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ امیر السنت نظر فرماتے تھے کہ کیا اس میں بولنا ہے تو یعنی وہ نہیں ہوتا تھا کہ آگے ہوگا کہ ایک دفعہ سیدھے سیدھے مجھ سے آیت پوچھی کہ وہ مانا ہے نا اچھا جب تک امیر السنت نے میری طرف دیکھا نہیں تھا اس وقت تک مجھے یکسر وہ آیت یاد نہیں تھی کہ کس آیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یقین سے بتا رہا ہوں حقیقت کہ آپ نے مجھے دیکھا اچانک میرے دماغ میں جیسے ایک جھمکا ہوتا ہے نا وہ جھمکی اور میں نے پڑھ دیا اللہ صلی اللہ علامہ سا تو میں نے کہا یہ آیت ہے تو ہاں یہ آیت ہے اس کا اللہ اللہ کیا تو ایسا نہیں ہے کہ امیر الرسمت کو ہماری حاجت ہو آپ کا یہ سارا سسٹم سکھانے کا ام ہے ام تربیت کا بار بار ہے کئی چیزیں بار ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں امیر الرسمت سکھاتے ہیں وہاں پر کے یعنی بہت سلسلے کیے ہیں الحمد مدنی چینل پر لیکن سارا جو اعتماد ملا فیضان ملائے وہ سب مدری مذاکرے میں میرے ذریعے ملائے ایسا نہیں کہ ہم وہاں کچھ دینے آئے ہوں, ماں سے لینے ہی شروع سے آتے رہے ہوں اور اب تک لے رہے ہیں تو ان کا فیضان ہے انہی کی نظر وہ سکھاتے ہیں باقی کوئی تشویش نہیں مدنی مدنی ہے, ہے شاندار مدری پھول ہے کیا چیز ہے شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ یہ بخاری در سے بخاری دیتے ہیں درس نظامی کے بڑے استادوں میں سے شامل ہیں دارالفتا کے اہم ترین اسلامی بھائیوں میں سے ہیں ابھی اللہ صلی اللہ کو مفتی بھی کہتے ہیں ویسے تو یہ بھی دارالفتا کے جو ہمارا سٹرکچر ہے اس میں نائب مفتی ہیں لیکن اللہ نے چاند قریب ہم ان کے مفتی بننے کی خوشخبری بھی سنیں گے ہم دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اسٹیٹس کا ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ میں وہاں سے سیکھنے جاتا ہوں تو مجھ جیسے اور جیسے اسلامی بھائیوں کو ہم سب کو تو اور زیادہ مدری مذاکرے کی طرف ہونی چاہیے اصل میں ٹاپک جو تھا میں چاہ رہا ہوں اس کچھ پھول ہو جائیں اسلام میں خوشی کا انداز ہماری کیا باؤنڈریز ہیں اور کیا بعض اوقات جو ہے نا وہ مولوی حضرات یا اسلامک پرسنالٹیز کے ساتھ ایسا لگ جاتا ہے کہ یار خوشی اور یہ الگ چیز ہے یہ لوگ الگ چیز ہیں اور خوشی نہیں منائی جا سکتی یا اسلام میں بہت سٹرکٹ ہے معاملہ تو تم بتائیں نا کہ اسلام کہاں تک ہمیں فلیکسیبلٹی دیتا ہے اور خوشی کے انداز کو کس طرح منایا جا سکتا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا کہ کا جو اللہ کم کہ ہم نے تمہیں امت متوسطہ بنایا درمیانی راہ والی امت بنائے یعنی نہ ہمارے میں افراد ہے نہ تفریح ہے نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے ایسا نہیں کہ ہر وقت ہمارے چہرے پر مردنی چھائے بھی ہو اور افسوس کی کیفیت نہیں ہو اور نہ ایسا ہے کہ ہم حد سے باہر نکل جائیں تو اسلام نے ہر چیز کی حد رکھی ہے اعتدال کو پسند کیا ہمارا ایک اصول ہے کہ خیر العمری اوسطحا <تصفح> کہ سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے کہ جو درمیانہ ہو ایسا نہیں ہے کہ خوشی نہ منائی جائے ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانی یہ کہ بس شروع غلط نہ فرو کہ خوشخبریاں دو نفرت نہ پھیلا واہ واہ حضور اصلاۃ اسلام کا تو لکھب بھی سب سے مشہور رحمت اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اور رحمت ہوتی ہی خوشی ہے تو آپ علیہ السلاط اسلام خوشیاں مناتے بھی تھے بلکہ آپ کا ایک نام مبارک المتبسم ہے اور المتبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانے والا تو حضور علیہ الصلاط والسلام کا بیشتر اکثر وقت مسکراتے ہوئے گزرتا تھا تو خوشی اور یہ دن جو خاص طور پہ ہمیں دیے گئے یہ دونوں کے دونوں دن یہ تو دیے ہی خوشی کے لیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و نے ان کے دو دنوں کے بدلے جو وہ لوگ مناتے تھے غیر مسلمین ان کے بدلے ہمیں یہ دو دن اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا عید الاضحیٰ کہ اس میں ہم خوشی منائے لیکن ظاہر ہے کہ خوشی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر بڑی باتیں خوبصورت رشاط فرمائی جو اس کی رحمت بتاتی ہیں خاص طور پہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ ناموں پہ غور کریں نام ویسے 99 حدیث میں ارشاد فرمائے کہ 99 نام جو یاد کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں اس کی کوئی شمار نہیں کر سکتا کوئی اس کو اتنے ہیں وہ تو ان ناموں میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ رحمت کا معنی پایا جاتا ہے رحمت کے معنی پائے جائیں گے رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد سب سے مشہور نام ہے وہ رحمت والا نام ہے حل جزا الاحسانی الاحسان احسان مم کا بدلہ احسان ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے اس کی مفسرین نے دو طرح تفسیر کی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کا مطلب کہ نیکی کی تو نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے یعنی پہلا احسان نیکی والا بندے کی طرف سے دوسرا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا لیکن بعض مفسرین نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حل جزا الاشانی الاشان کا مطلب پہلا احسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے <تصفح> <تصفح> یعنی ولیمن خواب و مقام ربی جنتان اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا دو جنتیں پھر ان جنتوں کے اندر یہ یہ نعمتیں ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ حل جزاء الشان یہ جو احسان ہے نا اللہ تبارک وطالیہ نے بندے کو ڈرنے کی توفیق دی خوف کی توفیق دی تو یہ توفیق ملنا نیک عمل کرنا یہ سارا اللہ تبارک و کی طرف سے احسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کیا اب اس احسان کے بدلے ایک اور احسان کرتے ہوئے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی احسان ٹوٹل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام بھی دینے والا بھائی اب علماء یہ شاٹ فرماتے بزرگ شاد فرماتے ہیں کہ بندہ محسن کے احسان کو اگر بھول جاتا ہے تو چاہے کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے سے نیچے آنا ہوتا ہے کہیں بھی بندہ پہنچ جائے اپنے محسن کو کبھی بھی نہ بولے اس کے احسان کو یاد رکھے اللہ کے لیے محسن کا لوگ استعمال نہیں کریں گے یہاں پہ احسان کے معنی میں میں عرض کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کے جتنے احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جتنی نوازشیں ہیں بندے کو اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اب عید کا دن آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کو بھول جائیں اور خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں میرے بیان میں بھی جمعے کی جو عید کا بیان تھا اس میں بھی میں نے یہ عرض کی کہ ایک حدیث پاک کے مطابق بلکہ بزرگوں کا شاید قول ہے یہ کہ جو بندے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی کے واقعات رکھتا ہے جب اس کے اوپر مشکلات نہیں ہوتی, है ہوتی है اس وقت یاد رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جب بندہ شدائد کے اندر ہوتا ہے مشکلات کے اندر ہوتا ہے اس وقت یاد فرماتا ہے اللہ بھولنے سے پاک ہے مطلب یہ کہ بندہ اس کی مدد فرما اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے تو اب یہ خوشی کے موقع ہیں تو اس موقع پر ایسی ہستیوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ عید کی خوشیاں ہوں خوشی بالکل منائیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اس میں نہیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کریں یاد کرنے کا طریقہ کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں امیر علیہ سنت نے بھی مدنی عطا فرمایا کہ عید کے دن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان کا تحفہ ہے تو شوال کے پہلے ہی دن ہم عمومی طور پہ جو پڑھتے بھی ہیں رمضان میں وہ قرآن شریف بند کر کے پھر اگلے رمضان کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے عید کے دن آپ پڑھیں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کو یاد کریں پھر دوسری بات یہ کہ دوسرے محسن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتح گرام میں جن سے بڑھ کر احسانات مخلوق میں ہم پر کسی کے نہیں ہے صحیح. یعنی پیدا ہو کر قبر تک قبر میں بھی لم ازل انادی فی قبری امتی, امتی امتی کہ میں اپنی امتی کو امت ہی کو قبر کے اندر پکارتا رہوں گا امتی امتی قیامت تک میں کہتا رہوں گا پھر قیامت کے دن بھی واحد آسرا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو ان کو بھی عید کے دن بالخصوص نہیں بھولنا چاہیے درود پاک کی کسرت لازمی طور پہ अल्यान عید, عید کے دن کرنی چاہیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت دی اور معاملات ہوں تو اس میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالخصوص آج کے دن یاد رکھنا چاہیے اس میں یہ بھی بات ایڈ ہو جائے گی نا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی یاد ساتھ ہے تو پھر ان کی نا فرمانی فرما نہیں ہوگی. جی بالکل احسان کیا. فراموشی بندہ نہیں کرے گا خوشی منائے گا تو اسی انداز میں منائے گا کہ جو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو آپ نے ساری باتیں کمال کی لیکن یہ وڈ تو گولڈن ہے کمال مجھے تو بہت مزہ آیا مدی چلے گئے ناظرین خوشیوں میں جو رب کو نہیں بھولتا اللہ اس کی مشکلوں میں اس کی مدد فرماتا یہ کمال کی بات ہو گئی ہے اور یہ میرا خیال ہے زندگی کا اگر ہمارا ون لائنر ہمیں مل جائے کہ زندگی میں شادی کی خوشیاں بھی آتی ہیں گھر نیا ملتا ہے اس کی خوشی آتی ہے بزنس اچھا ہو جاتا ہے اس کی خوشی آتی ہے اب عید کی خوشی آتی ہے ہر خوشی میں ہم یہ دیکھ لیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں جس نے خوشی دی عجیب معاملہ ہے غلام رسول ویسے میں اس میں کچھ مجھے بھول لینا چاہوں گا کہ یہ بڑا عجیب معاملہ نہیں ہے دنیا میں مجھے کوئی گفٹ دے تو میں تو اس کا بڑا شکر گزار ہو جاتا ہوں تھینکفل ہو جاتا ہوں کوئی مشکل وقت میں کام آئے تو میں اس کی بڑی جناب عزت کرتا ہوں اور پھر کوشش بھی کرتا ہوں کبھی ناراض نہ ہو جائے مگر میرے گھر میں جب کوئی خوشی آئی تو مجھے دی رب نے ہے اور اسی خوشی کے موقع پر میں اسے ناراض کروں یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن لوگ پڑ جاتے ہیں ان کا میں غفلت کا غلبہ ہو جاتا ہے توجہ جو ہے وہاں سے پھر جاتی ہے اور اصل میں بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کی طرف توجہ بڑھائی جائے نا اسی طرف یعنی شعوری طور پر جس کی طرف توجہ بڑھائی جائے ادھر توجہ بڑھ جاتی ہے انسانی نفسیات ایسی ہے اگر اور یہ بزرگوں کی حکمت جو آپ جیسے فرما بھی دیتے نا کہ امیرہ اہل سنت نام رکھ دیتے ہیں ہمارے دعوت لینی میں اس طرح کا نام ہے کوئی شہر کا نام رکھ دیتے ہیں تاکہ توجہ رہے بزرگانی دین کی طرف توجہ پھیر دی اللہ تبارک و تعالی عجل کی طرف توجہ پھیر دی تو بزرگوں کا یہ حکمت بھرا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے قول و افعال سے جو ان کے متعلقین اور مریدین ہوتے ہیں ان کی توجہ اللہ اور اللہ والوں کی طرف پھیر دیتے ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے جو معمولات ہیں ان میں انحمد جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ ہماری توجہ مطلب ہم تو توجہ اس طرح سے کو رکھ نہیں پاتے جس طرح ہمیں مطلب توجہ جدھر پھیرنی چاہیے اس کی وجہ سے ہوتا ہے غلفت, غفلت کا غلبہ غفلت کا غلبہ ہونے کی بنا پر بس پھر ہمارے سے ایسے اعمال صدور ہوتے ہیں ظاہر अब ہوتے ہیں سوچے نا کہ عید کے موقع پر گناہ کیے جائیں خوشی بنانا اور ہے اور گناہ نارازی کرنا اللہ کی ناراضگی کوفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کو یاد کرنے والا طریقہ کیا ہے تلاوت قرآن بلکہ میں تو جب آپ نے کہا نا تو میں نے نیت کر لی میں ان مفتی صاحب سے تلاوت قرض کروں گا تاکہ ہمارے منچ پر بھی تلاوت ہو جائے اشفاق بھائی بھی موجود ہے لیکن مفتی صاحب سے انشاء میں کہوں ایک سورت یا کوئی میں سنائیں گے دوسری اب عید والے دن نماز کزا ہو جائے یعنی پہلے ہی دن آپ نے نماز کزا کر دی اللہ کو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا تو خدا آج جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ چیلنجنگ ڈے ہے آج کا دن ڈسائڈ کرے گا گویا ہماری اگلا سال پورا کیسے گزرنا ہے رمضان کی اس حرارت کو رمضان کی اس برکت کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ نہیں میری ہاں وہی میری نماز ہے کہ نہیں وہی میری عبادت ہے کہ نہیں یا میں شیطان کی طرف جٹ گیا ہوں سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے یعنی ہم ٹریننگ سینٹر میں ہوتے ہیں نا تو ٹریننگ سینٹر میں ہمیں تربیت مطلب تربیت سے گزر رہے ہوتے ہیں گزر ہوتا ہے اور آنے والا جو بھی مرحلہ ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر جنگ ہے یا جو ہم نے عملی طور پر میدان میں جا کر کرنا ہے جس کی ہم تربیت لے رہے ہیں تو اس میں جا کر ہمیں پھر اپنی جو تربیت ہم نے حاصل کی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے اس کو جو سچویشن ہے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکیں تو گویا کہ یہ تربیتی پروگرام ملا نا تیس دن کا اب اس تربیتی پروگرام میں مختلف یعنی ہمارے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو ایک تربیتی پروگرام تھا اس کے اندر مختلف ڈسپلن ہمیں دیا گیا کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا یوں کرنا یوں نہیں کرنا اب وہ اکیڈمی سے گریجویشن ہوئی ہماری تیس لہلت الجائزہ کے ٹھیک ہے نا کہ تیس دن کا کورس ہوا تیس دن کے کورس ہے ہماری گریجویشن ہوئی گریجویشن ہونے کے بعد پہلے دن ہی بیٹل فیلڈ میں جا کر دل پر لگنے والی بات ہے کہ پہلا ہی دن ہے آج تو اس دن تو فیل نہ ہو جائے نا بھائی بلکہ آئندہ بھی نہیں ہونا لیکن یہ دو چار دن جو ہے نا یہ بہت پریشر کے اگر یہ گزار لیے نا اور امیر علیہ سنت بہت زبردست ماہر نفسیات بھی ہیں یہ تین دن کا جو مدنی کافلہ نا میں بھی بہت سوچتا رہا پہلے شروع میں جب یہ اعلان ہوتا تھا تین دن بدنی کافلہ یہ کمال ہے کہ یہی دن لاجک کا ایک سیلاب آتا ہے اگر اس سیلاب سے سائڈ پہ ہو گئے نا آپ اللہ کے گھر میں چلے گئے تو پھر اللہ نے انشاءاللہ باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک لکھا ہے پڑھا ہے میں نے کہ جو لہلت الجائزہ ہوتی تھی یہ مسجد نبی شریف میں گزارتے تھے اور یہیں سے عید کی نماز پڑھنے رشید پہ جاتے تھے تو یعنی یہ جو رات بھی ہے یہ بھی مسجد میں ہی گزرتی تھی چلیں جناب کچھ کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مفتی احسان صاحب سے کچھ تلاوت قرآن سننی ہے آج ہم نے اور چونکہ ذکر ہوا ہے کہ آج کے دن تلاوت ہونی چاہیے تو بے شک ہم نے نماز عید میں بھی تلاوت سنی ہے لیکن ہمارے گھروں میں بھی تلاوت ہونی چاہیے انشاءاللہ کچھ تلاوت بھی ہوں گی نعتیں بھی ہوں گی بہت خوبصورت مبلگین ہیں ان سے بھی بات ہوں گی کچھ کال شامل کرتے ہیں علیکم الملیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ مدنی منڈے شاید ساؤتھ افریقہ سے ہیں جیمد رضوان جو ہے جس وقت ساؤتھ افریقہ سے کر رہا ہوں منچ کے تمام اسلامی بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہوا عبد الحبیب مکل آج تو آپ کو بدنی چینل پر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہم نے رمضان المبارک میں آپ کو بدنی چینل پر کم دیکھا اور آپ کو مس بھی کیا آج آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو عید کے خوب خوب برقیاں میرے اور میرے, میرے تمام گھر والوں کے لیے بے حساب مخصرت کی دعا فرما دیجیے وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کے گھر والوں کو بھی سلامت رکھے آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اگلی کال دیجیے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عید مبارک میری طرف سے تمام مدن پینل کے جو عملہ ہے ان کو حاجی عبدال حافظ صاحب کواری کو میں بات کر رہا ہوں ضلع مظفر گڑھ ماشاء اللہ سلسلہ بہت اچھا ہے آپ بھی جاتے ہیں ہمارے گھر میں مدنی ماحول کی تبدیلی بن جائے السلام علیکم علی و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ما بہت شکریہ اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے اگلی کال دیجیے گا رضوان ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں بذریعہ ٹیلی فون حاضری کا سر نصیب ہو رہا ہے بالخصوص عبداللہ بھی بھائی تشریف لائے ہیں تو ان کو میری طرف سے عید مبارک اور دیگر جو اسلام بھائی ابھی تشریف لائے ہیں ان کو بھی جو ہے میری طرف سے عید مبارک الحمدللہ مدنی, مدنی, مدنی, مدنی, مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھ کر دل بہت خوش, خوش ہو رہا ہے اور بالکل مدنی چینل سے ہٹنے کو جی نہیں چاہ رہا اور چونکہ ہم گھر سے گھر والوں سے دور ہیں تو لیکن یہ احساس جو ہے مدنی چینل نے الحمدللہ بہت کم کر دیا ہے کیونکہ آپ اسلام بھائیوں کی گفتگو ہم سن رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں اور بہت لطف آ رہا ہے اور اپنے گھر جیسا سماں ہمیں لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال تھا کہ یقیناً آپ نے کل جو ہے عرب شریف میں بھی نماز عید ادا کی ہوگی تو کیا آپ پاکستان تشریف لائے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے عید ادا فرمائی ہے یا اس سلسلے میں جو ہے کیا مسئلہ ہوگا یہ واقعی مارکت الارا مسئلہ ہے اور میں نے الحمدللہ یہاں آنے سے پہلے مفتیان کرام سے باقاعدہ رجوع کیا کہ میرے پر عید کی نماز واجب ہوگی یا نہیں اور کئی مطلب میں نے ایک سے زائد مفتیان کرام سے رجوع کیا اور اب ہسان بھائی بھی اس میں جواب دینا چاہیں تو مجھے ایسا جواب ملا کہ ہم خود بھی جواب نہیں دے پا رہے یعنی یہ ایک ایسا ٹیکنیکل مسئلہ تھا پھر آخر مفتی قاسم صاحب نے مجھے یہ فرمایا آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عید کی نماز ادا کر لیں عید کی نماز پڑھائیے گا نہیں ٹھیک ہے نا تو پھر میں نے میرے اگر ایسا ہے تو پھر الحمدللہ میں نے عید کی نماز آج ادا کی ہے اگلی کال دیجئے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ طرف سے تمام دعوت اسلامی کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو مدنی چینل والوں کو سب ناظرین کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو رمضان شریف کی مبارک ہو اور نمازیں جو تراوی پڑی ہیں اللہ پاک ذات آپ سب کی قبول و منظور فرمائے اللہ پاک ذات آپ کو سب کو خوش رکھے آباد رکھے میں نے حبیب اللہ بھائی کو یہ بتانا تھا کہ اللہ پاک نے کرم نوازی کی ہے میں جیلا سر کو دسیرا شریف سے بات کر رہا ہوں بتانا یہ تھا کہ اللہ پاک نے کرم ماضی کی ہے کاغذ اللہ پاک نے مجھے بیٹا تھا سرمایہ تو تمام رکنے چھوڑ ہیں ان سے جتنے بھی دعت اسلامیہ کے اراکین ہیں ان سے گزارش ہے یہ ہمیں دواؤں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور جو دینی کام اللہ پاک اپنی آپ کو محنت کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو چاند رات کو اللہ نے بیٹا دی اللہ آپ کی کا نور بنا ہے رکن علی بھائی بھی تشریف لے آئے کیا اللہ وبرکاتہ مبارک علی بھائی بہت بہت تشریف لاندان بھائی مبارک ماشاء اللہ ماشاء ایک اور کال دیجئے گا جناب اللہ کو نگرانی شورخ کو اور سلمان بھائی کو سلامت آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا سلسلہ نگرانی شورا فرما رہے تھے کہ کسی کے صرف مدنی چینل چلتا ہے اور کسی کے اور بھی ہوتے ہیں الحمد ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل چلتا ہے عبدالحبی بھائی سے سوال ہے کہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے شاہ المعظم میں مدینہ شریف میں ملاقات آپ ہمیں بھی کوئی وضیفہ بتا دیں بار بار سرکار ہمارا بھی مضیفہ ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضری عبدالبی بھائی آپ نے نگرانی صوبہ سے ایدی وصول کرنی ہے ہماری ہمیں کون دے گا ہم تو بہت دور بیسے ہو رہے ہیں ہند میں اللہ کا کوئی ایسا سسٹم بنائیں گے کہ بھی سلسلے ہونے کے بعد تو بہت خوبصورت ٹرانسمیشن ہے اس میں کچھ تحائف ناظرین کے بھی امیدیں ہوں گے تو ہم انشاءاللہ آج نیت یہ کرتے ہیں کہ جو ناظرین کو تحائف جائیں گے اس میں ہم ان شاء اللہ عیدی بھیجوا دیں گے ایک جو بات آپ نے اس سے پہلے کال میں یونان والی تھی نا اشفاق بھائی اس پہ کچھ مدری پھول آپ سے لیتے ہیں کہ یہ ایک واقعی بہت بڑی نعمت ہے مدنی چینل یونان سے کہا کہ ہمیں فیملی جیسا فیل ہوتا ہے اس وقت گھر سے دور ہیں فیملی سے دور ہیں اور یہ بات جو ٹریول کرتا ہے نا علی بھائی کو یہ بہت رہے بنگلہ دیش میں اور ان کے بھی وہی تاثرات ہوں گے کہ جب خاص طور پہ میں ایک بار اچھا ایک اور میرے ساتھ ایشو ہے ایشو تو خیر نہیں کہیں گے اس کو اسی لیے اللہ کا شکریہ ادا کروں گا میں بڑی راتوں میں بھی نہیں ہوتا مجھے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں چینل پہ بھی مجھے میسجز الگ سے بھی آتے ہیں کہ آپ تقریباً بڑی راتوں میں وہ بھی نہیں ہوتے آپ چینل ہاں میں بارہ کو نارملی شب میراج شب قدر یا جو بھی اپنی شب برات ہیں اللہ کی رحمت سے یہ وہ دن ہوتے ہیں جس میں مدری کام زیادہ ہو سکتا ہے تو ہم بیرون ملک میں ہوتے ہیں اچھا مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک دو بار تو سچی باتیں بہت رویا اور بہت دعائیں دی میں نے مدری چینل کو اور آئی ٹی کو وجہ کیا تھی اور یہ بھی, بھی میرے ساتھ ہوا رمضان میں بھی ہوا کہ جب آپ وطن سے دور ہوتے ہیں نا خاص طور پہ ایسی زندگی گزری ہو جس ماحول میں کہ جہاں بڑی رات ایک بچپن سے دا اسلامی کے ماحول میں ملی اب بڑی رات وطن سے دور منا رہے ہیں میں ایک جگہ گیا ایک ملک کے اندر وہاں ہم نے بارہ ربی لیول کی رات میرا بیان تھا اچھا میں ایکسپیکٹ کر کے یہ گیا تھا کہ صبح سات دن تک چلے گا اجتماع تو وہاں پہنچ کر بتایا یہاں تو رواج ہی نہیں ہے یا گیارہ یا بارہ بجے ختم ہو جائے گا اجتماع یا میں ہم نے تو آج تک کبھی ایسی باروی منائی نہیں اچھا اتفاق یہ تھا کہ اس ملک کی اور ہماری بارہویں کی دن تھی ورنہ نارملی ایک دن کا فرق ہوتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا اجتماع ختم ہوگا ہم سب ایک جگہ جمع ہوں گے اب مدری جگہ پر مدری چینل پر جو باپا کا صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ بنائیں گے اتنی شدید سردی تھی ہم کمبل اور فلٹر اور وہ لے کے بیٹھے ایک جگہ پر اور اس پہ چینل تھا اور ماشاء اللہ امین بھائی کے نعرے سنتے رہے اور آپ سب کو دیکھتے رہے اور میں سوچتا رہا یا اللہ میں وطن سے دور ہوں مجھے یہ موقع مدری چینل نے دیا یہ میری اور بعض اوقات ٹی منلس کام جاتی ہے ابھی میں آپ کو ابھی بتا ریسنٹلی کل کی بتا رہا ہوں میں نے الوداع ماہ رمضان جہاز سنی ہے امیر اہل سنت جو کل آپ کے یہاں اثر کے بعد جو یہ رکتر تنگیز مناظر ہوتے ہیں میں جہاز میں تھا لٹرلی اور سیٹ بیلٹ بندوا دیے گئے تھے اور جہاز ٹیک آف ہونے والا تھا پانچ بج کے کچھ منٹ ہو گئے تھے تو آپ کے یہاں سات بج کے کچھ منٹ ہو گئے تھے تو یہ ایگزیکٹلی وہ وقت تھا میں سوچتا رہا یار کہ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک عجیب منظر دیکھا ہے نا تو اب وہ جو آڈیو وہ آ گئی اپلیکیشن ریڈیو اپلیکیشن اب اس کو بہت تھوڑے سے انٹرنیٹ پہ وہ چل جاتی ہے میں نے وہ لگائی کان کے اندر تو میں بھی ہاتھ اٹھا کے شامل رہا جہاز رن وے پہ دوڑتا آپ یقین کریں جہاز کتنا اوپر تک چلا گیا مگر چونکہ وہ بہت چھوٹے انٹرنیٹ کم انٹرنیٹ پہ بھی چل جاتی ہے فضاؤں کے اندر بھی میں دعا میں الحمدللہ شامل رہا تو یہ مجھے وہ جو بات انہوں نے رضوان بھائی نے کی نا یونان سے علی بھائی آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں مائک آپ کے پاس ہے یہ جو بدری چینل جو نعمت ہے بیرون ملک والوں کے لیے مجھے بنگلہ دیش میں لگے گا اس کا بہت احساس بہت احساس ہوا بالخصوص بڑی آتے پھر امیر علی سنت کی سہوبت پھر بعد ایسے معاملات کے بیرون ممالک اور یہ ہمارے ساتھ باب الاسلام میں بھی شروع میں ہوا کہ پوری رات کے اجتماعات نہیں ہوتے تو بقایا وقت مدنی چینل کے ساتھ گزرنا بلکہ بھی رمضان ہی میں ایک میرے عزیز کا انتقال ہوا تو مجھے زمزم نگر جانا پڑا واپسی میں اس طرح نکلا کہ اثر پڑ کے وہاں سے نکلا افطار مجھے ہائی وے پہ کرنی تھی اب ٹائم کیسے معلوم ہو پھر مدنی مذاکرہ ہو رہی ہے تو جا آپ فرمایا ہے ریڈیو آپ نے لگا لیا تھا آڈیو میں وہ لگا لیا وہ گاڑی سے کنیکٹ کر دیا تو پوری گاڑی میں مدنی مذاکرہ چلتا رہا اور دوائی افطار میں شامل ہو گئے اور بالکل بابر مدینہ قریب آ گیا تھا تو وہاں پھر اعلان ہوا تو پھر افطار کا بھی پتہ چل گیا کہ افطار ٹائم کیا ہے بات کر یہ بہت بڑی رحمت ہے اس کو اچھا اسلامی بہنوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے خاص طور پہ بزرگوں کے لیے میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے جبھی نیا چینل آیا نا کہتے ہیں <سؤال> یار بڑی راتوں اور بڑے دنوں میں آپ نے تو ہمارے لیے کمال کر دیا ہے اب وہ پوری پوری رات جب دعا ہو हो رہی ہوتی ہے وہ سب گھر والے بیٹھ جاتے ہیں نا بزرگ خواتین بزرگ جو اسلامی بھائی جو آ نہیں سکتے ان سب کے لیے تو کمال نعمت مت ہوتا ہے مریض ہیں معذور لوگ ہیں بالکل جو ہے نا یہ آپ نے جو سجائی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہو سکتا ہے کہ اس وقت انجوائے کر رہی ہوں پہلے ہوتا تھا لوگ ملنے ملانے میں اور بہت زیادہ مگن ہوتے تھے اب جتنا کمیونیکیشن گیپ کم ہو رہا ہے اتنا ہی انڈیپینڈنٹ پڑ رہی مطلب ٹی وی واٹس ایپ کر دیا عید مبارک بس چھٹی ہو گئی مبارک مبارک یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ چلو اس بار نے ماحول کے حساب سے کہ صبح مل لیے قبرستان ہو کر آ گئے اب کیا کریں okay. تو okay. بعض اوقات ہوتا تھا کہ چلو یار سو جائیں تھکن okay. ہے تو مدنی چینل واقعی سا سہارا ہے کہ لگا کے بندہ بیٹھا رہتا ہے کنیکٹ رہتا ہے چلے مدنی چینل کی بات چلیے آپ کو بتاتے ہیں آج مدنی چینل پر ہمارا زہر کے بعد کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سلسلے آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے مدنی چینل پر زہر کے بعد خصوصی اسلامی بھائیوں کا میں سمجھتا ہوں ون آف دا یونیک سلسلہ ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کو دکھاتے ابھی ہم مسجد سے باہر جا رہے ہیں خصوصی سلائی بہی جہاں ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں وہاں ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انشاءاللہ شاء جل ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے جو بھی شہ ہے مدنی سو فلو کا آو مدنی میں ہم الحمد الحمدللہ زجل ابھی نماز عشاء کے بعد ہم مسجد سے باہر خصوصی اسلائی بھائیوں کے پاس ہوٹل پر گئے جہاں یہ بیٹھتے ہیں اور ان پر انفرادی کوشش کی گئی جس کی برکت سے الحمدللہ للہ انفرادی کوشش کی برکت سے خصوصی اسلائی بھائیوں کو ہم اپنے ساتھ مسجد میں لانے میں کامیاب ہو گئے ماشاء اللہ, ما اللہ یہ ہماری خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کی کچھ کاوشیں ہیں کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں اس مجلس کے اسلامی بھائی بڑی تعداد میں انشاءاللہ امید ہے ہمارے ساتھ دو بجے ہوں گے دو بجے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ اب آپ کو دکھائیں گے جب وہ ریڈی ہو جائے تو مجھے بتائیے گا جب تک انشاءاللہ مفتی اسان صاحب سے انشاءاللہ اللہ تلاوت قرآن پاکستان سلو الحدیب صلی اللہ تعالیٰ صلی صل اللہ علیہ أعوى لله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله رفاء أشوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعفف ذكرا فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلن النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن مرحبا جنید شیخ بھائی کافی دیر سے آئے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں ویسے بھی یہ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آتے ہیں جنید بھائی کو ذرا مائک دیں بھائی مائک لگا بھائی مائک دیں بولے بھائی کیوں کم کم آتے پہلے تو اس بات کا جواب دیں مجھے ایک دو تو اس بھائی میرے پیچھے پڑے ہیں بولے آپ جنید بھائی کو لاتے کیوں نہیں ہے چینل پر میں نے کہا میں بلاتے ہی نہیں ہو بھائی آپ شہری میں بھی ان کو نہیں بلایا تو بھائی بتا دیں کہ یہ ہمارا قصور ہے یا کس کا قصور ہے بہت زیادہ شفقتیں ہوتی ہیں سب کی ابھی بھائی بھی شفقت فرماتے ہیں میری کچھ اپنی ایسی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حاضر زیادہ نہیں ہو پاتا ایک تو گھر کا ڈسٹینس بھی زیادہ ہے یہ بھی ریزن بن جاتا ہے تو گھر اس کا مطلب یہاں پر ہوتا ہوں صبح سے ٹھیک ہے دوپہر کو بھی یہیں چینل پہ ہی مصروفیات ہوتی ہے شام کو واپس جاتا ہوں تو اب, اب پھر وہاں سے واپس آنے کی ترقی جنیش بھائی چینل پر ماشاء اللہ یہ شاید بہت سو نہیں پتا ہوگا ہمارے جو ساؤنڈ کے جو شوبھا ہے آپ مدری چینل کے جو ساؤنڈ میں پیچھے خاص طور پہ جو بیک گراؤنڈ آپ کلام سنتے اسے تو ماشاء اللہ جنید بھائی کی آواز بڑا مشکل ہے چینل پہ ڈومنیٹنگ ہے خاص طور پہ جب میں تو وہاں حیران ہو گیا جب آپ کا کلام سنا اور دوسرا یہ ہمارے ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں اس میں تو ہمارے ساتھ دن میں تو ہوتے ہیں بس یہ آف دا سکرین ہوتے ہیں آن دا کم ہوتے ہیں حالانکہ چینل بھی ہوتے ہیں چینل بھی ہوتے ہیں لیکن یہ شام کو چلے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں اللہ ان کو عالم با عمل بننا نصیب فرمائے جذبہ بھی ہے ان کا ایک اسلامی بھائی کی اتنی ڈیمانڈ ہو اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے ایک جذبہ یہ بھی ہو کہ میں درس نظامی کمپلیٹ کروں تو ہم منتظر ہیں ان کے درس نظامی کمپلیٹ ہونے کے اللہ نے عالم بننا نصیب اور ان کے ذریعے ہم سے اور ہمیں فوائد ملیں تو بھائی ایک سوال اور پھر اس کے بعد وہ کا نام بھی سنتے ہیں مدنی ماحول سے آپ نے زندگی کے دو رخ دیکھے ہیں ایک وہ رخ دیکھا ہے جس میں آپ ایک گلوکار تھے اور ایک بڑا آپ کا اس میں بھی نام رہا اور دنیا یقیناً اس میں بھی آپ کے فینز وغیرہ تھے ایک وہ عید منائی ہوگی اور آج بھی عید منا رہے ہیں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں فرق بڑا واضح سا یہ ہے کہ عموماً جب عید آتی ہے تو جب مدنی سے ہم لوگ نہیں ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج آج کچھ آج ایک ایک انڈیپینڈنس ڈے گویا کے بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کر پا رہے تھے رمضان yeah. المبارک کی برکت سے جس پر گویا کی پابندی لگ جاتی ہے اب عید پر ایک, ایک اب وہ سب چیزیں کر پائیں گے عموما جو کرتے ہیں لوگ تفریہوں کے جو, جو مختلف آ, آ, انداز ہوتے ہیں جیسے ٹی وی پر اسپیشل ٹرانسمیشن آتی ہیں اس میں مختلف آ, ڈرامے یا فلمیں دکھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ لوگ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں پھر مخلوط گیدرنگس ہوتی ہے اس میں کچھ, کچھ ذہن بھی نہیں بنا ہوتا کہ, کہ انسان بچے یا شرعی تقاضے کیا ہیں شرعی باؤنڈریز کیا ہیں ان میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا الحمدللہ جب مدنی ذہن بن جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ہمیں ہم, ہماری ہمارے ذہن میں پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلنا الحمدللہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد باؤنڈریز کا اپنی پتہ چلا کہ ہماری باؤنڈریز کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں عید کس طرح منانا چاہیے جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بھی اشاد فرمایا کہ جب خوشی آتی ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے جب نعمت ملتی ہے خوشی آتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اب اب اب ہم سب کچھ کریں اور تمام عدع بعض اوقات لوگ کراس کر دیتے دیتا یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے اور یہ جب ہی پتہ چلتا ہے جب آپ کو نیک لوگوں کی صحبت ملے Allah. یا ایسا ماحول ملے جو آپ کو یہ یہ اویئرنیس دے کہ آپ مسلمان ہیں آپ کی یہ باؤنڈریز ہیں Allah. آپ کو ان باؤنڈریز کے اندر رہنا اور ان سے باہر نہیں جانا کہ آج خوشی کا دن ہے تو کل کل کل کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے اور عموما ہوتا ہے ایسے ہی کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور جب خوشی آتی ہے تو ان خوشیوں کے ساتھ اور ان نعمتوں کے ساتھ نعود باللہ اس کی نافرمانیوں فرمانی کی طرف چلے آتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی ماحول عطا فرمائے ہمیں مدنی ماحول میں استقامت دیں دیکھیے جناب آپ کے سامنے وہ ایک ایسا اسلامی بھائی موجود ہے جس نے دونوں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ایکسٹریم دیکھی ہیں دنیا بھی طور پہ بھی ایک فیم اور اس طرح کے معاملات جہاں فنکشنز ہوتے ہوں جہاں گانے باجے ہوتے ہوں وہاں بھی عید منائی اور آج یہ مدری ماحول میں عید منا رہے ہیں نعت سنائیں گے آج ہمیں گانے گانے والے اور میوزک بجانے والے بھی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ نے آج ان کو یہ ایسا موقع دیا ہے لیکن یہ خود بتا رہے ہیں کہ اس عید کا سرور اور ہے اس میں تقدس ہے اس میں اللہ کا شکر ہے اس کی نافرمانی سے بچنا ہے اور یہی مسلمان کا انداز عید ہونا چاہیے یہی مسلمان کی خوشیوں کا انداز ہونا چاہیے جنید بھائی عید سعید پر آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا یہ کلام لاتے کہاں سے پہلے تو یہ بتائیں یہ لکھتے خود ہی ہیں آپ یہ کوئی آپ کو دیتا ہے لکھ کر اور پھر اس کے بعد اس کو کمپوزیشن, کمپوزیشن کیسے کرتے ہیں پھر ہم اس بھی اس کو جی الحمد للہ تجربہ ہو گیا کافی کافی عرصے سے لکھ بھی رہا ہوں اور کمپوزیشن بند بھی جاتی ہے تو بہت زیادہ مجھے اس میں کرنا روم ہے نا وہ بھی اتنا پیارا ہے اس میں <تصفح> جو بھی ہے تو بیٹھ کے دیکھا یہ آواز کی اچھا یہ بودے ایسا کچھ کریں کہ ہم جو آپس سے باتیں کرتے ہیں نا اس کی آواز ہمیں تھوڑی سی کم آ رہی ہے تو ہمیں فیل یہ ہوتا ہے کہ چینل پر جاری نہیں جا رہی تو ذرا یہاں منچ پر آواز کا کوئی انتظام اچھا سا کر دیں جی جریندر Give thanks to Allah for this wonderful day of eat gift thanks to Allah for this wonderful day oh marhaba ya yawm marhaba ya munsa'id marhaba ya yawm marhaba ya munsa'id فل منڈ فلدیا اللہ جنید بھائی کو ایک اور ماشاء اللہ ایک اور اربی میں بھی تھے نا کچھ اس کے چلے یہ کلام پڑھتے رہے تو میں کھجور کھلاؤں گا اچھا مرحبا مرحبا marhaba aid ke din give thanks to for this wonderful day of ki give thanks to Allah for this wonderful day of marhaba ya yaum e marhaba yaum اسان بھائی کوئی آپ کا بھی واقعہ سنا ہے نا مدنی منے بھی رہے ہیں مدنی منہ تو ہم سارے رہے لیکن وہ ہمارے خاص طور پہ جو مدرس المدینہ میں پڑھتے ہیں وہ پکے پکے مدنی منہ تو آ گئے نا ماشاء اللہ ہمارے مفتی اسان صاحب مدرسل مدینہ میں سمزم نگر حیدرآباد میں پڑتے تھے اور بہت چھوٹے تھے اس وقت چوک اجتماع ہوتے تھے روڈ پر مجھے یاد ہے بعض جگہ بیانات ہوتے تھے تو اسان بھائی کو لاتے تھے کہ نعت پڑیں اور بعض اوقات ان کو اٹھا کر اوپر جانا وہ منچ پہ چڑھایا جاتا تھا اچھا ماشاء اللہ یہ وہ مدری مینے ہیں جو آج ماشاءاللہ کئیوں کی رہنمائی کا سبب ہے اللہ انہیں اور برکت دے اصل میں کوئی دلچسپ واقعہ سنا ہے نا اپنے بچپن کا پڑھتے تھے تو میں نے دوبارہ پھر کبھی ناد سنی نہیں بھائی آپ کے بچپن کی نات سنی تھی اب آپ نے آج بھی سنا سبحان اللہ آپ سے چھپے ہوئے نات سنی کے ماشاء ماشاءاللہ نا میں کافی ٹائم پڑتا تھا علی بھائی ہمارے اس وقت ذمہ دار تھے پہلے تو عجیب دو صاحب تھے پھر علی بھائی بھی تھے مائک میرے ساتھ خاص وہ مسئلہ ہے ناتے میں پڑھتا تھا الحمدللہ للہ ان ابتداء بیان سے پہلے میں ناتے ہی پڑھا کرتا تھا تو ہمارے ناظم صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح محفلوں میں جاتے رہو گے تو پھر حفظ نہیں کر پاؤ گے تو انہوں نے پھر میرے جانے پہ پابندی لگا دی تھی آپ نے جانا نہیں ہے میں فی الو کے اندر پھر اس کے بعد یہ کہ ناتے میں وہ جو محفل میں پڑھنے والے تھے جیسے میں الحمد للہ بین الاقوامی اجتماع جو مارا ہوتا تھا اس میں بھی پڑھی تھی مدرسۃ المدینہ کی طرف سے سنا دے جلدی سے اب میں ایک دو ناتے ہی عام طور پہ مجھے وہ اٹھ جاتی ہیں پڑھ لیتا ہوں باقی اب دیگر ناطے اس میں اوپر ترس بھی بن نہیں پاتی اور آواز بھی وہ اب وہ ساتھ نہیں دے پاتی سنا چکا ہوں اپنی چینل تو پھر سنا دیتا ہوں ماشاء اللہ ما مفتی قاسم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ہمارا بنچ پر رونق بڑھتی جا رہی ہے مزید چلے کے ناظرین آپ کے لیے دیکھیں ماشاء اللہ کیسی کیسی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں سبحان اللہ جی آپ کلام شروع کریں میرا بہت تھوڑی دیر میں گدیکا گدا ہمارے سلسلے میں مفتی قاسم صاحب تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو اور برکتیں دے استاد صاحب بھی آ جائیں آصف بھائی بھی آ جائیں ماشاء اللہ مرببہ یا مرحباء بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نہیں پڑھی بتا رہے انہوں نے پڑھی ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ صاحب کی آمد مرحبا مرحبا ٹھیک ہے بہت بہت مبارک marhaba ya for this wonderful day of ayyo mai din marhaba yo روزہ دارو مبارک تم کو مبارک تم تو مفتی کاصف کا بھی تشریف لائے ہیں ان کے بدری پھول بھی لیں گے اور ان شاء اللہ وہاں بیٹھے یہاں آ جائیں آپی ہو جائے گا ان شاء اللہ مدری منی بھی آ جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آ جاؤ ان ماشاءاللہ اللہ منچ پر رونق بڑھتی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ برکتیں ہم لوٹتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ جنید بھائی آپ رہیں گے راشد بھائی غلام محدود بھائی کہاں چلے گا بھائی آ جائے جلدی سے کو کرا جائیں ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء مدری منع بیٹھے میں مدری منوں کے پاس آنا ہے آپ کو عیدی بھی دینی ہے اور آپ سب سے کچھ سوال بھی کرنا ہے مدری منوں کا ماشاءاللہ ہمارا منچ ایسا آباد ہو گیا ہے ماشاء اور ان کی برکتیں ان سے بھی لیں گے ان شاء یا مرحبا یا مرحبہ It's welcome So, I like a bummer you mashallah. refinance. I do thanks to all are this wonderful بہت یا یہاں یہاں کے ناظرین سن رہے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بھی مبلگین تشریف لے آئے ہیں رکن شورا علی بھائی بھی ساتھ ہیں اب ناخوا بھی اور پیارے پیارے ناخواں بھی آ گئے اور مدنی منڈے بہت ساری تعداد میں مدنی منع مدنی منیاں ہیں میں چاہ رہا ہوں ان سے بھی کچھ ناد شریف یا کچھ ان سے بھی اشعار سنتے ہیں عارف بھائی آپ کے مدنی منع سنائیں گے کوئی نانچ شریف چلے بھائی مدنی منع آ جائیں بھائی عارف بھائی, بھائی کے ہمارے مدنی منع کچھ سنائیں گے ہمیں چلے جانا آگے آ جائیں مائک دیجیے گا ماشاء اللہ چلے آپ اس چادر ابو کو دے دیں تاکہ آپ سکون سے سنا سکتے پہلے تو نام بتائیں گے چلیں نام بتائیں محمد رضا کچھ سنائیں ہمیں سن چلے جانبی جانب بولو یانوی نظر کرم پرمانا اے آس نینک نانا اے آس نینک نا تارا پاک ہم سب کو دین بلانا نکن اے اس نے لکھنا پائے خوب ندا راہ کے کو مسی میں ڈوبائے کو لمسہ سانحان اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ اللہ چلے ما بھائی آپ کو ہاں بھائی چھوٹے ہارے بھائی بھی تیار ہو گئے ماشاء اللہ یہ مدد آپ کو انشاءاللہ عیدی بھی دیں گے چلے کس کس مدنی مننے مننی کو عیدی نہیں ملی ہے ہاتھ تو بھائی عمیر علیہ سلمت کی عیدی کس کس مدری منع آپ بھی آ نا بیٹا یہاں آ جائیے چلیں آپ کو عیدی ملی بھائی چلیں یہ سیدھے آج سے لیں گے اور کس کو نہیں ملی ہے آگے بھی نہیں آنا یہ لو ماشاء اور کون ہے جن کو نہیں ملی آپ کو بھی نہیں ملنا ماشاءاللہ چلیں چلے سب آپ کو مل گئی ماشاءاللہ مدری من آئیں گے ماشاء اللہ ان سے تو ہم نے کلام بھی سننا ہے انہوں نے چھبیسویں کو مدنی چینل پر ہمیں ماشاء اللہ،, ماشا اللہ اچھا آپ کالس بھی کر سکتے ہیں اور مدنی پول بھی لے سکتے ہیں ماشاء ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ایسے ہیں میں ان سے بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا پچھلے دنوں میں مدنی چینل پر ایک سلسلہ دیکھ رہا تھا غالباً صبح کے بعد پجر کے بعد اور ہم بیٹھے تھے آئی تھنک مدیر میں تھے تو मैंने نے مدنی چینل فون کیا. مطلب میسج کیا کہ یہ اسلامی بھائی کون ہیں ان کو دیکھا ضرور ہے چینل پر اتنی ملاقات نہیں ہے بہت پیارا انداز بولنے کا بڑا ایک اچھا مجھے لگا ایک اچھے مبلک کا اضافہ لگا اور میں نے کہا ان کی معلومات دیں ہم ان کو انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہتا وہ اور آگے آئیں گے اور کوئی اور نہیں ہمارے غلام محیودی بھائی ہیں مجھے محید محید محید وہاں مدین آپ کے براؤنڈ ساتھ صاحب بیٹھے ہیں مجھے ان کا نام پھر یہاں سے بھیجا گیا وہاں پر میں نے بڑا غور سے سنا اللہ تعالیٰ ان کو نظر بچ سے بچائے اور ہمارے مدنی چلتے آئے دن ماشاء اللہ ٹیلنٹ اتنا ہے دعوت اسلامی میں کہ موقع ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے اسلامی بھائی الحمدللہ ہیں تو غلام محدود بھائی سے کچھ بات چیت ہیں کو عید مبارک بھی کہتے ہیں مائک آپ کا غلام بھائی کچھ بتائیں اپنے بارے میں آپ سے پڑھے آپ کہاں ہوتے ہیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں آ... میں یہیں ہوتا ہوں بابول مدینہ میں بیسک ہماری حیدرآباد کی ہے لطیفہ آباد میں میں رہتا تھا آپ تو ابھی ہمارے پچھلے دونوں گھر پہ آ چکے ہیں الحمدللہ للہ ماشاء اللہ جی مجھے یاد آ اب آیا جی بجے کی بات بتاؤ مجھے اب یاد آیا آپ کے جملے پر کے میں آپ کے گھر آیا ہوں جی اب یاد آ بالکل جی ٹھیک ہے تو علاقے میں الحمدللہ للہ مدرسۃ المدینہ سے میں نے حفظ کیا اور پھر جامعت المدینہ میں داخلہ لیا اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد الحمدللہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں وہیں <تصفیح> <تصفح> سریجانی میں میری رہائش ہے اور وہیں جامعۃ المدینہ فیضان امداد تار ہے تو <تصفح> <تصفح> وہاں پہ الحمدللہ تدریس کی ترکیب ہے اور پھر الحمد للہ ہم شہری کر رہے تھے مدنی شریف میں اسلامی بھائیوں نے شہری کی دعوت دی میں ان کے روم میں گیا تو وہ مدنی چل رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں اب بھائی یہ کون ہے اسلام بھائی کیونکہ وہ جب شہری کرتے تھے تو یہاں فجر کا وقت ہو جاتا تھا تو فجر کے بعد کا سلسلہ وہ روزانہ مدنی شریف میں پابندی سے شہری کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کم روز ان کو سنتے ہیں اور یہ سارے ہی بڑے اچھے ہیں لیکن یہ نئے اسلام بھائی اور ماشاء اللہ بہت اچھا بولتے تو میں نے میں بھی تھوڑی دیر سنتا رہا پھر میں نے مدنی چلو میں میسج کیا میں نے کہا کہ یہ ہیں کون ان کا نام بتائیں پھر ان کی تفصیل دی اللہ نظر سے بچائے آپ کچھ اچھے مبلک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت پیارے ناطو گے تو پھر آپ سے مدنی پھول لیں یا کوئی کلام سن لیں آپ سے جو آپ بہتر سمجھیں عید کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں آپ ماشاء اور اس کے بعد آپ سے کچھ دو چار بھی سن لیتے ہیں ان عید ماشاءاللہ اچھی گزرتی ہے اور کوئی ایسا مطلب خاص موقع تو نہیں آتا عید کے حوالے سے باقی جب چھوٹے تھے تو نانی نانا کے یہاں جاتے تھے حیدرآباد میں اچھا ماشاء تو اب تو خیر یہیں کے ہو گئے اور اب یہاں درشن نظامی کر کے بابل مدینہ شفٹ ہوئی الحمد للہ باب المدینہ یعنی بارہ تیرہ سال ہو گئے الحمد للہ بابل یعنی جی میں جو آپ کے یہاں میری حاضری ہوئی وہ باب المدینہ میں ہی ہوئی ہاں مجھے حیدرآباد وہ سسٹر وغیرہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ کا فیض مدینہ میں آنا ہوا تھا بیان جی جی بیاں نیو کراچی جی جی جی جی جی آپ کو آباد رکھے آپ ایک چیرہ مہینہ آپ کے شریک کا بھی سنا دیں تاکہ آپ کی بھی آج حاضری مشورہ مائک دیتے اب تو شاید جن جانا ہوتا ہے اے اے اب تو دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ اللہ اور وہ وشال فرما گئے لیکن اب وہ مامو وغیرہ ہیں خالہ ہیں الحمد للہ کرتے ہیں کہ نانی اے سے اے جنت میں ملاقات ہو ہاں بہارے جا فضا تم ہو سک اللہ خوش رکھے آباد رکھے ماشاءاللہ شفیق مدنی بھائی بھی تشریف لے آئیں ہمارے منچ پر کیا بات ہے مدنی کی تشریف لائیں مفتی کاصف صاحب سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف سے لیں گے سلو الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صل وسلم علی جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اری شہر کر رہا ہوں میری طرف سے تمام اسلامیہ بھائیوں کو عید مبارک ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ مفتی کاسم صاحب کی آمد مرحلہ مفتی کاسم صاحب کی پارکام حرض آپ اپنی کنڈ کا کوئی کلام سنا دیں جزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اور کال دیجیے ہند کے صوبہ ایم پی کے شہر نیمت سے حضور عرض کر رہے ہیں عید کے مدنی قافلے میں ماشاءاللہ بڑا اسلامی بھائی شریک ہے سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور بڑے پیارے انداز میں سلسلہ چل رہا ہے سبھی کو عید مبارک دعائیں خیر میں ضرور یاد فرمائیے گا السلام علیکم و اللہ سلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ, ما اللہ. مرحبا جی. کال دیجیے گا محمد مبشیر اطارف بابر مدینہ چینل کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مدینہ چینل کا بہت ہی گہرا سلسلہ چل رہا ہے میں ابھی ماسک پڑھ کر یہ سوچ کر رہے گھر جا کے سو جاؤں گا پوری رات کم و کم ایک سے دو منٹس نیند آئی تھی اس کے بعد سوچا کہ ابھی کیا کیا سو جاؤں گا جب مدنی چینل چلایا اتنا پیارا سلسلہ رہا ہے دلّی نہیں کہ نہیں رہا کہ پیارے پیارے سلسلہ چھوڑ رہا ہے ابھی بھی تو گزارش ہے کہ وہ واقعہ جو آپ فرما کے مدینے میں ہوا تھا اسلامی وہ ہو سکتے جلد از جلد ہو سکے آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب میں دوں گا تو سو جائیں گے چلے ان وہ بہت خوبصورت ہے اور ہم نے سوچا تھا آج مدنی سفر نامے میں انشاء اللہ اس پر ڈسکس مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ مدنی سفر نامہ انشاء چار بری کے قریب ہوگا تو انشاءاللہ اس میں اس مدنی باہر کو دکھائیں گے بھی کچھ اور مدنی پھول میں نے اس بارے میں عرض کر رہے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ اللہ بھائی کی آمد مرحبا اللہ سلامت رکھے اللہ خوش رکھے مدنی مننے بھی مدنی منیا بھی آپ کے ساتھ آئے ماشاءاللہ اچھا یہ یہ جو بات انہوں نے کی نا آ, ماشاللہ, کہ یہ صاحب سے مدنی پھول لیں گے اس پر یہ اس کی مدنی چلنے کی تعریف کہیں گے اس کو یہ شکوہ کہیں گے اسی طرح کا واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے اسلام بھائی یو کے میں ایک عالم دین سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مدنی چلنے تو بہت اچھا ہے مگر اس میں ایک چیز بڑی جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے یا ایک چیز سے بڑا مسئلہ ہے مجھے تو اسلام پہ تھوڑے سے ڈر گئے کہ وہ موتی صاحب پتا کیا فرمائیں گے کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے اس کو شروع کر دینا پھر اس کو ختم نہیں بند نہیں کر سکتے میری پڑھائی رہ جاتی ہے میرے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں تو یہ ایک محبت ہے لوگوں کو اس کو اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں میں سونا چاہ رہا ہوں اب میں سو ہی نہیں پا رہا ہوں تو کیا کہیں گے صاحب صاحب کی شکوا تو نہیں ہے تعریف ہی ہے نا ہماری ویسے یہ تو سو ہی جائیں سو جائیں اصل یہ اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا تو ہے ایک آدمی کسی چیز میں مصروف ہونا تو ایک لگن لگ جائے تو آدمی کو نیند نہیں آتی ہمارے ساتھ کتابوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں اب اس کے بعد بعض اوقات پتا بھی ہے کہ نیند کا ٹائم ہے لیکن اب کتاب جاری ہے نا تو دلّی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اگر یہ مسلسل ہو جائے نا تو پھر سائڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے نا پھر صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے پھر ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے جیسا آپ نے کتابوں کی بات کی کہ ہم کسی ایک جگہ پر نیم کو قربان کرتے نا تو پھر اگلا سارا شیڈول متاثر ہو جاتا ہے تو وقت پر سو جائیں تو پھر انشاءاللہ چیزیں پراپر مینیج ہو جائیں گی تو سر بھائی اب آپ سو جائیں انشاءاللہ وہ مدنی باہر آپ کو انشاءاللہ چار بجے مدنی سفر نامے میں جب تک اٹھ بھی جائیں گے کیونکہ زور پڑنا ہے اور جب جماعت سے ادا کریں ماشاء شفیق بھائی بھی ہیں اور منچ پر ماشاء اتنی رونق ہے اور اب تو لگتا کرسیاں بھی ختم ہو گئی ہیں لیکن انشاءاللہ اور آ, آتے رہیں گے تو زمین پہ ہٹ جائیں گے انشاءاللہ ہمارا ہی منچ ہے ہی دعوت اسلامی ہے ہمارا ہی اسٹوڈیو ہے چلے استاد صاحب سے کچھ نا, کلام بھی سننا ایک اور کال دیجئے پہلے میں نصباء الرحمان اب تاری ہند کے شہر پٹنہ سے ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی کی آمد مبارک ہو آپ تمام اسلامی بھائیوں کو عید کی خوب خوب ڈھیروں مبارکباد اور آپ سے کرنا تھا یہ عبدالحبیب بھائی کے مجھے آپ کا مدنی تحفہ مدنی شریف کا تحفہ لینے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا کچھ ہمیں بھی تحفہ چاہیے السلام علیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ انشاء جب سلسلہ ذہنی آزمائش ہوگا آج دوپہر کو تو اس میں آپ انشاءاللہ تحفہ کیسے ملے گا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور انشاءاللہ آپ تک پہنچا بھی دیا جائے گا آپ ساتھ رہیے سلسلے میں اس سب خوشیوں کا انداز اس پر ہم مدنی پھول لے رہے تھے آپ کی گود میں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں مدنی منی بیٹھی ہے ایک دوسری مدنی مننی کو بھی آپ ساتھ لائے ہیں بچوں کے ساتھ اسلام ہمیں کیا برتاؤ کا درد دیتا ہے یہ بھی ارشاد فرمائے خود نبی پاک علیہ اصلاط والسلام کا بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اور خوشیوں میں ہمارا انداز ہمیں اسلام کہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے خوشیاں ضرور بنانی چاہیے تو ٹھیک ہے اب نے کافی مدری پھول لیے ہیں آپ بھی اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں جدہ موضوع ہیں بچوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے اور خوشیوں کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے دیکھیں بچوں کے حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا جو طرز عمل جو سنت مبارکہ آپ کی حسنین کریمین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے وہ بڑی واضح ہے کہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام دوران خطبہ یعنی آپ ممبر کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے بھی ان میں سے کسی ایک کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اسی طرح نبی پاک علیہ سلاط والسلام کے سامنے ایک مرتبہ امام حسن جو ہے وہ آ رہے تھے تو بچے تھے تو بچے جو لڑکھڑا کے چلتے ہیں تو وہ لڑکھڑا کے چل رہے تھے تو سرکار علیہ السلام نے اپنا خطبہ چھوڑا ممبر سے اترے اور اسے اٹھا کے اپنی گود میں اٹھا لیا اچھا اسی طرح نبی پاک علیہ سلاط وسلام کی نماز پڑھنے کے دوران امام حسن علی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی روایت امام حسین کے بارے میں بھی ہے اور حضرت امامہ uh, رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا اچھا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سفر سے واپسی کے موقع پر بھی آقا کریم علی سلاسلام کا معمول یہ تھا کہ جو بچے سامنے آتے کسی کو اپنے آگے اٹھنے میں بٹھا لیتے کسی کو پیچھے بٹھا لیتے تو یوں بچوں کے ساتھ مدینہ آمد ہوتی اور اسی طرح بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کے حوالے سے آپ نے تاکین بھی بہت فرمائی کہ آپ کی بارگاہ میں اس طرح بچے جمع تھے تو آپ نے کسی کو پکڑا کسی کو چوما تو ایک شخص جو نئے نئے کو مسلمان ہوئے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی ایسے پیار نہیں کیا تو فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کروں تو یہ بچوں کے ساتھ نبی پاک اسلام کا رویہ تھا میں نے ایک روایت پڑھی سر سر اور واقعی وہ وہی آپ والی بات بھی کنٹینیو کریں گے کہ کتنا خوبصورت انداز کہ ایک بار پیارے آکا علی صرۃ اسلام مدینے کے بچوں کو جمع کیا اور خود ایک جگہ جا کر کھڑے ہو گئے یا اس طرح ہاتھ پھیلائے اور کب بدری کے بنو دوڑو اور دیکھو کون مجھے پہلے ہاتھ لگاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آئے روایت کے الفاظ سے کوئی پیارے آکا کے بازو پر آ کر گرا کوئی سینے پر آ کر لپٹ گیا کوئی ہاتھ سے آ کے لپٹ گیا تو یہ کیا خوبصورت انداز ہے اور اسلام الحمد بہت ہی فلیکسیبل بڑا ہی خوبصورت مذہب ہے اور ہم ایک دائرے کے اندر رہ کر ایک باؤنڈری کے اندر رہ کر ضرور خوشیاں منایا وہی بات جو مفتی احسان صاحب تھوڑی دیر پہلے کر کر گئے کہ خوشیوں میں اللہ کو نہ بھولے غموں میں رب عزوجل ہماری مدد فرمائے گا مزہ آ گیا تھا اس بات کو سن کر سب ایک بات بچوں کے حوالے سے ہے بڑی عجیب سی مگر آپ سے بات کرنے میں یوں مزہ آتا ہے کہ ایک تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ جواب بڑا خوبصورت مل جائے گا اور ہم سب کی رہنمائی ہو جائے گی اپنا بچہ شور کرے مذاق کھڑے اچھل کود کرے, کرے برا نہیں لگتا کسی اور کا بچہ ہمارے سامنے شور کرے مذاق کرے اچھل کرے وہ بڑا برا لگ رہا تھا یار کیا یار ہمارے سامنے کیسا تربیت ہی کہ یار تو یہ فیلنگ یہ کی ہوتی ہے ہماری دیکھیں یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا ایک فطری چیز ہے کہ جہاں پر محبت کا جذبہ ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پر خامی کا جو لیول ہے نا وہ اتنا کم ہو جاتا ہے اور جہاں پر محبت کا رشتہ جتنا کمزور ہوتا ہے وہاں پر خامی کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے ایک آدمی کو اگر اپنے اولاد سے محبت نہیں ہوگی تو ان کو ان کا بھی شور برا لگے گا تو وہ اچھا ایک آدمی کو اگر دوسروں کے بچوں سے بھی محبت ہے مثال کے طور پر بعض اوقات کسی آدمی کو اپنے چچا کے بچے سے ماموں کے بیٹے سے ان سے بڑا پیار ہوتا ہے تو وہ بھی شور کر رہے تھے تو اس کو برا نہیں لگتا تو یہ اصل شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تھوڑا سا وہ اگر ہم یہ پیار اتنا کریں گے بہت زیادہ ان کو لاٹ دیں گے پھر ہماری بات کیسے مانیں گے اس میں کس حد تک جائے کہ مطلب پیار کرنے میں بھی کوئی لمیٹیشن ہے یا دل کھول کے پیار دیں دیکھیے پیار کرنا اور ہے ترمیت کرنا اور ہے دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہو وہ جو کہتے ہیں کہ سونے کا نوالا اور دیکھیے شیر کی نظر سے ٹھیک ہے ہاں تو بعض کا تو شیر کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور پنجاب بھی نہ صرف نظر رکھیے نظر نظر بھی تیز نہ ہو تو چلے یہ پھول لیتے رہیں گے آپ کی کاسٹ بھی دیتے رہیں گے استاد سے سے کلام کی فرمائش بھی آئی ہے اور ایک میرا خیال مدنی منو منیوں کو کوئی نگران بنا دیں بھائی تاکہ یہ ان کی کوئی یہاں بھی تربیت ہوتی رہے یہ خاموش بھی اور میرا خیال عارف بھائی یہ ذمہ داری تھوڑی سی آپ سنبھالیں پھر جنید بھائی کو بھیجیں گے باری باری تو آپ کے کو لیڈر بنا دیں ان کا کہ یہ سب اچھا آصف کو بنا دے بھائی چلیں بھائی امین بھائی کا مشورہ ہے کہ آصف بھائی کو بنا دو آصف بھائی ایک دورہ کریں ذرا مدنی دورہ ان مدری منڈوں میں تھوڑا ان کو خاموش کروائیں یہ بیچ میں آ دمالی اچھا آسف بھائی کہیں ماشاء اللہ یہ ان کے آنے سے میں نے دیکھا ہے جو ہے نا آئیے تو رونق اور بڑھ گئی ہے جو کہتے ہیں کہ عید بچوں کی ہوتی ہے ہم تو بڑے ہو گئے تو ہم کیا کریں مطلب چھٹی کریں پھر بچوں کی ہوتی ہے اس بارے میں کچھ بچوں زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تو اس میں بھی ایک وہ بڑی پیاری لاجک ہے جی یہ نفسیات دان جو ہے نا انہوں نے ایک بات کہی کہ بچے جو ہے وہ اتنے پھلتے پھولتے اور اتنے فریش کیوں رہتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ عام طور پر اتنے سنجیدہ کیوں ہوتے ہیں تو اس کی انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی انجوائے کرتے ہیں اور بڑے بڑی بڑی چیزوں سے بھی نہیں کرتے تو چونکہ اسی طرح پھر ان کی مسکراہٹ ان کے کہکے کے اوپر بات کی ہے کہ ایک بچہ ایک دن کے اندر کم از کم ستر مرتبہ مسکراتا یا کہکے لگاتا ہے اور بڑا آدمی ایک دن کے اندر پانچ یا چھ مرتبہ ہستا ہے یا وہ مسکراتا ہے تو جتنا ان کی مسکراہٹ ہے جتنا چھوٹی چیزوں سے انجوائے کرنا ہے اتنا ہی ان کی خوشی کا لیول ایک دوسرے سے کم ہے اسی لیے بچوں کو خوشی زیادہ ملتی تو یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو خوشی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں مواقع کا مسئلہ نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی خوشی کشید کر لیتے ہیں ان سے بھی خوشی لے لیتے ہیں بچوں کے لیے مثال کے طور پہ ابھی آپ ہے یہ چپس کا یہ ایک بائٹ بھی ان کو دے دیں وہ اسی پہ اچھلتے اچھلتے ہاں تو وہ اسی سے خوشی سے اچھلتے اسے جا رہے ہوں گے بڑے کو پورا پیکٹ بھی پکڑا وہ چپ کر کے لے لے گا تو یہ ہے کہ آپ خوشی سے کتنا انجوائے کرتے ہیں اب عید پہ کیا ہوتا ہے بچوں کو دس روپے بیس یہ عید ملتی ہے وہ اس میں بڑے خوش خوش پھر رہے ہوتے ہیں بڑوں کو شاید ہزار روپے بھی دے رہے ہوتے اتنا فرق نہیں پڑتا اب تو مدنی مدد کیا کہیں گے اس کو پالن کو دیکھیں تو کمپیریٹلی بچپن میں بچپن میں اگر پچاس روپے بھی ملتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے آج اگر پچاس ہزار بھی آ گئے تو وہ خوشی اپنے اندر شاید بعض لوگ نہ پاتے ہو آپ تجربہ کریں آپ ہمیں دے دیں تو آپ کو اس سے زیادہ خوش ہو کے بتا دیں گے مفت صاحب فرما رہے نا بچے ہنستے یا مسکراتے ہیں تو یہ بھی مشہور ہے کہ ان کو کچھ چیز نظر آتی ہے پریاں نظر آتی ہے یا کوئی ان کی خیالی ماں ہوتی ہے ان کو ہنساتی ہے ایسا کچھ ہے مفت دیکھیں بچے کا کیا ریزن ہے یہ تو بچے بتا سکتے ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے آپ نے دیکھا ہوگا بچے سوتے میں بھی ہنستے ہیں ہاں سوتے میں مسکرا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ اچھا یا بعض اوقات جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں تو اب عقل سوچ تو ہے نہیں تو کس کے اوپر مسکراتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کیا گدگدی ہوتی ہے کہ وہ اچھا رونے میں بھی ایسے ہی ہے سر اب رونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی بیچ آ رہا تو وہ رونا بھی ایسے شروع رونے میں تو چلے یہ ہے نا کہ رونے میں تو کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے کوئی پیٹ میں درد ہے کوئی کچھ ہے کچھ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جاگنے کے اندر یہ مسکرانے کے اندر مسکرانے کے لیے جو ریزن چاہیے نا وہ محدود ہوتے ہیں <تصفح> رونے کے لیے بہت سارے ہیں کیا بات رونے کے لیے تو سر سے کر پاؤں تک کہیں بھی تکلیف ہوگی آپ رو پڑیں گے بھوک ہے بھوک, بھوک ہے یا درد ہے یا کچھ بھی ہے گرمی ہے ہنسنے کے لیے ہنسنے کے لیے تو بہت ہی کوئی یعنی چند ریئر وہ ہیں ریزنز ہیں نا جن کے اندر بندہ مسکرا تو آپ بچے پتہ نہیں کس خوشی میں مسکرا رہے کو تو خیر ویسے بہت ہی مشہور علی بھائی بتائیں یہ کون ہے اتنے پیارے پیارے مدنی منع اماما بھی پہن کر آ گئے ہیں یہ کون یہ ہمارے بیٹے محمد رضا مدنی کے بیٹے ہیں علی بھائی کے پوتے ہیں علی بھائی بھی دادا بن نام علی بھائی نے نام رکھا محمد شاہبان رضا محمد شاہبان رضا ہم سے ملنے آئے ہیں سبوال میں کیا بات شبوال کو جناب مفتی صاحب سے ان دو شعر کلام کے سنتے ہیں اور پھر ان کی کال بھی شامل کرتے ہیں بچوں کی بات چلی ہے تو میں انشاءاللہ شاء آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا ایک بزرگ کا کہ بچوں کو خوش کرنے کی برکت سے انہوں نے ایک اللہ کے ولی کی دعا لی اور آج ان بزرگ کا مرتبہ کتنا عرفہ والا ہے تو ہمیں اپنے اطراف میں غریب لوگ جو ہیں غریب بالخصوص جو بچے ہیں رشتہ داروں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں ان خوشیوں میں انہیں نہیں بھولنا ہے دوسروں کو خوش کر کے خوش ہونا جو ہے اس کا انداز نرالا ہوتا ہے اس کی انشاءاللہ برکتیں اور ہیں انشاءاللہ اس پر کچھ مدری فل مفتی صاحب سے بھی لیں گے پہلے مفتی صاحب مائک واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہا ترا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہا ترا نہیں سن تا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے ح تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب جو مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے یا تنقیدی ذہن ہوگا اس طرح کہا مجھے بھی ڈائریکٹلی کہا عید ہو دو بقرعید ہو آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا اسی کپڑوں میں ہوتے ہو آپ عام دن میں بھی وہی ڈریس عید کے دن بھی وہی ڈریس لوگ بڑی سارے لوگ وہی پہنتے یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مردانہ کی جگہ زنانہ پہن لے یا زنانے کی جگہ مردانہ پہن لے تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ نیا ہوتا ہے ذرا چمک اس میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض بعد بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اصل میں لوگوں کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا ایک آدمی غربت کی وجہ سے بےچارا نیا نہیں بہن سکتا وہ اسی لیے دوسرا بہن کے بیٹھا ہو یہ بھی ریزن ہوتا ہے لیکن تب بھی یہ ہے کہ جو اوکیشنز ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے اوپر پہنے جاتے ہیں ہمیں ہے نئے کپڑے ہوں گے وائٹ نہیں ہیں اپنی پسند کے اوپر ہے نا اب مارکیٹ میں جب خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم اپنی پسند کو تلاش کرتے ہیں تو اب وہ پسند جس کی جو ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے تو اب اگر ہمیں یہی پسند ہے تو اب ہم اپنی پسند کی چھوڑیں گے دکھانے کے لیے پاکستان کے اوپر عید کے اوپر اپنی پسند کا لباس پہننا اصل یعنی آدر رواج یہ ہے تو اب ہمیں یہی پسند ہے تو ہم وہی پہنتے ہیں ہمیں آئے وہ پسند جو ہمارے آقا کو پسند ہے سبحان اللہ مدی چل کے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں دوپہر دو بجے ہم کون سا سلسلہ لے کر آ رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ زہر کے بعد بھی رہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں مرحبا مرحبا یا یا یوم یوم آج خصوصی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ عید کے کچھ مناظر شیئر کر رہے ہیں میں نے بھی سیکھا ہے آپ بھی اشارہ پہلے الٹی طرف پھر سیدھی طرف اور پھر یوں ان کو جما کے دکھاؤ نا بھائی بکر کے کا اپنے دل نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے جو دیکھ نہیں سکتے ان کو مدینے والے کی یاد میں جمع دیے میں اپنے خصوصی اس سے سوال کرنے جا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا ان کی معلومات کا بلائنڈ بھی ہیں اور ڈیسٹ بھی ہیں بلائنڈ اور ڈیف سے برا دیکھ تو دیکھ نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے اللہ اور پھر بھی بتائیں گے سوال کریں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں م... سوچ لیں سوچنے دیں سوچ, سوچ. سات فرائض ہیں اے, آ, سن نہیں سکتے جن کو یہ میرا اشارہ کر رہے ہیں اور یہ اب ان کو ان کا ہاتھ پکڑ کے یا یہ بھائی ہمارے ایسے جنہوں نے سر پہ امامت سجایا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے اب یہ ساری بات انہیں سمجھا رہے تاکہ آپ پڑھنے لگیں گے جی اللہ یہ برین لینگویج ہوتی ہے ان کی برین لینگویج کے ڈوٹ تو ہوتے ہیں یعنی یہ اس کو محسوس کرتے ہیں محسوس کر کے یہ سمجھ جاتے ہیں کیا لکھا ہے سلاوٹ تو نہیں کر سکتے نہ بول نہیں سکتے تو ایسے رخو کی زیارت کرتے ہیں قرآن بول کے جی الحمد خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کاش پڑھنا ہے اللہ میں میں یہ لوگوں کی دعائیں ہوں ہوگی تو کس کی دعائیں قبول ہوں گی اب یہ اتنے خوش ہو رہے کو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے انہیں پڑھا رہی ہے یہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ بابا دعائیں دے رہے ہیں ادنی چینل کے ساتھ عید گزار کر کیسا لگ رہا ہے الحمدللہ بہت خوش ہو رہا ہے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے مرحبا یا مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج دوپہر دو بجے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ سلسلے کا نام ہوگا انمول ہیرے واقعی ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کیا ہی بات ہے اور ان کے ذریعے انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ یہ تیار کر کے لا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا کچھ نام رکھنے کی کیا اب دیکھیں نا انمول ہی ہے نا کہ ابھی بتائیے ابھی بتا دیتے ہیں ہماری مرضی ہم نے نام رکھا ہے اور اس کے پیچھے اصل میں بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر ایک مشکل میں ہیں آنکھیں کئیوں کی نہیں ہے بینائی نہیں ہے تو سمات نہیں ہے تو بول نہیں سکتے مگر اس کے باوجود علم دین سیکھنے کا شوق ہے علم دین پہنچانے کا شوق ہے اور یہ کیسے انمول ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو سلسلے میں بتائیں گے چلے جنا آپ کچھ کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ شہبازی خان سے کر رہا ہوں رکنےشوری عبد التاری اور دیگر اسلامی بھائیوں کی خدمت میں سلام اور عید مبارک عرض کرتا ہوں غلام رسول بھائی سے یہ سوال کرنا ہے کہ دارال مدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی کیا اپڈیٹس ہیں یہ کب شروع ہوگی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سلام ورحمۃ اللہ کارکردگی لینا شروع کر دیے چلو بھائی اگلی کال دیجیے گا پوچھتے ہیں غلام رسول بھائی سے فکر نہ کرے اگلی کال دیجیے گا ساگے محمد سلمان اتاری ہندی کے شہر ممبئی سے ارج کر رہا ہوں خوشیوں کا انداز مدنی چینل کے ساتھ حبیب بھائی عید مبارک ہو جنید بھائی غلام رسول بھائی ہمارے عارف بھائی نادخوان اتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے جینت ہے سب کو عید مبارک ہو اور میرے لیے میرے والدین کے لیے دعائیں مؤثرت فرما دیجیے ان آپ سب کو شاد و آباد رکھے ایک اور کال بھی سب سے پہلے آل پاکستان اور اہل مسلمانوں کو عید مبارک کروں گا لیکن میرا ایک سوال بھی ہے کہ کیا یہ عید خوشی کی ہے یا بڑی عید جو ہے جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں جو قربانی کی عید ال کیا وہ خوشی کی میرا ایک سوال ہے چھوٹی عید اور بڑی عید کیوں کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے پہلے مفتی صاحب سے لیتے ہیں اس کا جواب کال دیجیے دوسری شرافت عطاری مرکز الا لاہور سے عز کر رہا ہوں تمام حاضرین کو اور خاص طور پر حاجی عبد الحبیب صاحب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں جنید بھائی کی پیاری سی آواز میں مجھے ڈر پہ پر پول آنا مدنی مدینے والے سنا دیں جزاک اللہ خیر امین امینا آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کال لیتے عبد الربیب بھائی آپ نے جو پروگرام سے شروع کیا ہے ماشاء مدینہ مدینہ ہو گئے. اور عید کی جو مسرتیں ہیں ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے اور رات کا پروگرام لیٹ ہوتا الوداع رمضان وہ بھی بہت پیارا تھا مدنی چینل کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول پیدا ہو گیا ہے اور بچے ہمارے گھر میں سب مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں اور ہم شکتی سے دوسرے چینل میں نے بند کر دیے اور انشاءاللہ شاء آپ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سرکار کی زیارت فرما دے اور آپ کے ساتھ مدینہ ہے اللہ پوری تعالیٰ اسے کرتے امید آمید. اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ کی فرمائے غلام رسول بھائی دار المدینسٹی جی عرض کرتا ہوں جی الحمد للہ دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو اسکیم آف اسٹڈیز اور سلیبس ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کا اس کا تو کام الحمد للہ جو ہے وہ جاری ہے بی ایس اسلامک اسٹڈیز اور اس کے کئی وینچرس کی ہم نے جو ہے نا وہ کورس آؤٹ لائنس بنا لی ہیں اور کافی مفتی علیور صاحب الحمد للہ اس کو گورن کر رہے ہیں کافی ساری انہوں نے تفتیش بھی فرما لی اور ریڈنگ مٹیریل اینڈ نوٹس ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں ہم نے الحمدللہ ایک شریعہ کور بھی جو ہے وہ اس میں ڈیزائن کیا ہے جی کام جاری ہے جی الحمد کہ جو یعنی دارالمدینہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ یا جو مینجمنٹ سائنسز یا دیگر جو ڈسپلن کے لوگ ہوں گے جو اس میں انرول ہوں گے تو ہر ایک شخص کو شریعہ کور سے گزرنا پڑے گا کہ تاکہ جو ایک مسلمان پر کامنلی جرنلی اسپیکنگ جو فرائض علوم ہوتے ہیں وہ اس سے گزر کر وہ اس کے وہ بھی پورے ہو جائیں ماشاء اور الحمدللہ جو ہمارے یعنی اسلامک سجیز کے وینچرز ہوں گے اس میں جو کورسز ہیں اس کے اندر جو ہے ہائیبریڈ بنایا گیا ہے مطلب انگلش لینگویج جو ہے ڈیولپمنٹ اس, اس کی بھی ہے ایجوکیشن کے بھی جو ہے نا ہائیبریڈ بنے ہوئے ہیں اسی, اسی کے ساتھ ساتھ جو شریعہ لا ہے اس کے بھی مطلب وہ ہیں ہائیبریڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ اس پر کام جو ہے وہ الحمد جاری اور ہے البتہ جو اس کے دیگر جو امور ہیں اس پر بھی کوششیں جاری ہیں اور جو اسلامی بھائی سے متعلقہ ہیں وہ کوششیں سمجھے ہماری مجلس کوشش بھرپور کر رہی ہے اس میں ایک میں دعا چاہوں گا مدنی چل کے ناظرین سے کہ ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کھولنا ایک چھوٹا شعبہ نہیں ہے بہت بڑا ہے اس میں کچھ رکاوٹیں کچھ مشکلیں بھی ہیں آپ دعا کریں کہ جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ آسانی سے مل جائیں اور جن چیزوں کی رکاوٹیں اللہ کریم اپنے کرم سے آج کے دن کی خوشی میں ہمیں ایسی برکت عطا فرما کہ وہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں سے بھی سوال رمضان شریف میں تو انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا ہی آنسر دیا تھا کہ کچھ یعنی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو جس کو پورا کرنے کا جو ہے نا وہ عمل جاری و ساری ہے اور اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں भी تو भी جو ہے وہ دعا بھی کریں اور دعائیں ساتھ ہیں آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی انشاءاللہ ضرور ہم دارالمدین یونیورسٹی دیکھیں گے اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے میں یہ چاہ رہا تھا مجھے کے صاحب بڑی عید چھوٹی عید پہلے تو یہ چھوٹی بڑی عید کیوں کہا جاتا ہے تو کیا بڑی عید خوشیوں کی ہے یا چھوٹی عید خوشیوں کی ہے خوشیاں تو دونوں میں ہیں دیکھیں لفظ عید کے اندر ہی خوشی ہے اور لفظ عید کو عید کہنے میں بھی ایک بڑا خوبصورت وہ نقطہ ہے کہ اصل میں عید کا لفظ اصل تو ہے عوت عد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا تو خوشی کو عید اس لیے کہتے ہیں یہ ایک نیک شگونی ہے کہ یہ بار بار لوٹ کے آئے یہ بار بار لوٹ کے آئے تو یہ ہے باقی یہ ہے کہ چھوٹی بڑی کیوں کہتے ہیں تو چھوٹی بڑی ان کے اس کے دنوں کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ عید الفطر جو ہے وہ دو دن ہوتی ہے یعنی پہلا دن مین ہے اس کا دوسرا دن اگر پہلے دن جیسے کوئی عید نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو دوسرے دن بھی ادا کر سکتے جبکہ عید الاضحیٰ تین دن ہے کہ اس کی قربانی تین دن تک چلتی ہے تو یہ دنوں کی کمی وجہ سے چھوٹی بڑی عید کہا جاتا ہے اس میں شاید عوامی تصور یہ ہے کہ جو یعنی خون بہانہ وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے تو اس لیے وہ خوشی جو ہے نا خوشی کا اظہار میں شاید وہ تامل یا جو ان کو ذہن تنگ کرتا ہوگا کنفیوژنش ہوتی ہوگی اس کے حوالے سے کوئی بدنی پھول لگا رہا وغیرہ تاپنمائیں تو دیکھیں اس میں ہمارے اعتبار سے جو اس میں وہ ہے نا یعنی اس میں جو پوائنٹ ہے جی وہ تو یہ ہے کہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے عید اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے اصول فکی کتابوں میں جو لکھا ہوگا نا وہ یہی اسی لیے اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے ہم ہم اس دن روزہ رکھنا ناجائز All ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا دین ہے اب اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہوئی بندہ روزہ رکھ کے بیٹھ جائے اللہ تو کون کون سے روزے نہیں رکھ سکتے عید کے کون کون سے جو روزے نہیں رکھ سکتے وہ اس میں تو ایک تو یہی ہے عید الفطر کا دن ہے اور چار جو ہیں وہ زلحجہ کے امام ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہ سال میں پانچ دن روزے نہیں پانچ اللہ کی دعوت ہے سبحان اللہ کیا بات ہے مرحبہ یا یوم عید جبھی تو ماشاءاللہ ہم جم جم کے پڑھ بھی رہتے سن بھی رہتے تھے اللہ اور برکتیں عطا فرمائے آج کے دن کی آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے مدنی منی میرے ساتھ ہیں سنائے کچھ ہمارے لیے تیار کر کے لائی ہیں سنائیں گے میں کچھ مفتی شفیق صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی مدنی منی ہیں ماشاءاللہ جی اللہ نہیں سنا سنا بھائی شفیق بھائی جو ہے نا وہ سنا ایک ہوش بھی تیار کر کے لائے ہیں اللہ بھائی تیار ہو جائیں ہم سب چیز لگتا ہے کہ جگہ کرنے آ رہا ہے کون آیا ہے دیکھنا کھول لی ہاں چلے سنا شروع ہو جائے اچھا یہ دو بدری منیا جو ہیں مفتی قاسم صاحب کی ہیں اچھا اب آپ ادھر آئیں گی ہاں ادھر آ جائیں اچھا انہوں نے مجھے ایک کلپ ماشاءاللہ مجھے ملا تھا مدینہ منورہ میں اور آپ نے بھیجا تھا نا امیر سنت کے لیے منقبت پڑھتی ہے وہ یاد نا کیا پڑھتی میرے مرشد ہیں یا کار پڑے ہاں میرے مرشید ہے مل کے میرے چلے پڑے بھائی دو شہر سنایا ہمیں ماشاءاللہ میرے مرشد ہے سبحان اللہ آپ کے لیے ایک ایک اور عیدی بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک مدری منع آئے ہیں اور یہ بھی شفیق بھائی کے صاحبزاد آئیے بھائی سنائے کہ ہوس بنیں گے یہ چلے کون سے ہوس بنیں گے کیا کریں گے ذرا دیکھتے ہیں جناب